دم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وَلَا كِذْ وَسُلَّ اللهِ وَخَتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا محمد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 اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو پھر چلے آتے ہیں یارو زلزل زلزلہ کیا اس جہاں سے کچھ کر جا جال کے, کے دن کچھ خبر اس کو بنیادی طور پر اس کے معنوں کی طرف دیکھیں تو وہ لغت کے لغت میں جب جائیں ہم تو وہ معنی ہمارے سامنے پانچ ہیں جو ختم کے معنی ہیں تو قرآن کریم کی سب سے مستند اور اعلیٰ ترین جو لغت ہے وہ حضرت امام راغب اسفانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس کا نام مفردات امام راغب ہے اس میں انہوں نے پانچ معنی کی ہیں ان میں دو معنی حقیقی معنی ہیں اور تین مجازی ہیں جی لیکن تین مجازی میں سے بھی ایک ایسا ہے جو حقیقی کے ساتھ بھی ملتا ہے اور مجازی کے ساتھ بھی جی. وہ دونوں اس کے روخ ہیں یہ جب ہم میں دیکھتے ہیں تو امام راگب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہلو پر روشنی ڈالی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر ان معنوں کے کا ایسے اطلاق ہو کہ آپ کی ذات پر منفی اثر ہوتا ہو تو انہوں نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ معنی منفی ہیں جی. اور ہمارا کام یہ ہے کہ جو معنے وہ کرنے چاہیے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و شان مقدس ذات کو مد نظر آکر جو مثبت معنے ہوں جس جی. میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور اعلیٰ فضیلت ثابت ہوتی ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم نبوت کو اپنی فضیلت قرار دیا ہے آپ نے فرمایا کہ فضل تو الانبیاء بے ستن کہ مجھے سات چیزوں میں چھ چیزوں میں انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی ہے اور وہ جی. جو الکلم ہے روب سے آپ کی مدد ہے غنائم کا حلال ہونا ہے ساری زمین پاک مسجد ہونا ہے اور تمام مخلوقات کی طرف آپ کا بھیجا جانا ہے جی. یہ پانچ فضیلتیں ہیں اور چھٹی فضیلت آپ نے فرمائی و خوطمہ بےانبی کہ میرے ذریعہ نبیوں پر ختم ہوئی یعنی مہر لگی مہر لگی جی تو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جب خاتم النبیین یہ جو مقام مجھے عطا ہوا ہے قرآن کریم میں اگر اس کے معنی کرنے ہوں تو وہ اس فضلت ولامبیا بتن کے تحت ہو میری فضیلت اس میں بیان ہو کوئی منفی پہلو نہ ہو اس لحاظ سے جماعت احمدیہ ختم کے خاتم النبین میں لفظ استعمال ہوا خاتم یا ختم جو ہے اس کے وہ معنی کرتی ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کو بیان کرتے ہیں اور یہی معنی پہلے آئمہ نے بھی کیے ہیں دی. تقریباً تیس آئمہ کی لسٹ یہ اس وقت میرے پاس ہے جن کے نام میں آپ کی خدمت میں موقع پر پیش بھی کر دوں گا کہ انہوں نے سارے وہ معنی کیے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں تو آئے دیکھتے ہیں حضرت امام راغب کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو ختم ہے یہ اس کے دو لفظ الختم و تب و کہ مہر اور پرنٹ کرنا تباہ کرنا جی تو یہ دو طرح سے بولا جاتا ہے اور اس کے ایک ہی معنی بنتے ہیں کہ وہ مہر کرنا ختمو و مہر کرنا جی اور خاتم مہر کو کہتے ہیں یہ جو آفسز میں دفتروں میں مہر ہوتی ہے جی ہمارے میل کے ٹکٹ اسٹیمپ جو ہوتی ہے اس پر بھی وہ مہر لگی ہوتی ہے تو یہ جو مہر ہے یہ خاتم ہے تے کی زبر کے ساتھ تو ایک معنی اس کے یہ ہیں مہر کے اور دوسرا اس کا معنی ہے ولاسر الحاصلوں کہ مہر کے انلخاطہ میں کہ مہر سے جو نشان لیا جاتا ہے وہ بھی مہر ہی کہلاتا ہے مثلا جب ہم مہر ربڑ کی مہر ہے کاغذ پر لگائیں تو کاغذ پر وہ جو اپنا نقش چھوڑتی ہے وہ وہی الفاظ ہیں جو مہر کے اوپر ہے تو وہ بھی مہر کہلاتا ہے تو یہ دو معنی حقیقی ہیں السر الحاصلوں مہر سے حاصل کیا ہوا نقش اور مہر یہ دونوں معنی اس کے حقیقی معنی ہیں اور جو مجازی معنی ہیں وہ کہتے ہیں جو تجوز و بے زال کا کہ بعض اوقات اس کے مجازی معنی بھی لیا جاتے ہیں اور وہ مجازی معنی وہ تین بیان کرتے ہیں کہ کسی بات کی توثیق کرنا یعنی فلستی ساک میں نے شائع منہ و من اعتبار بے معایاصل و ملم بالختمِ القتب ولابوا بے تو یہ تینوں معنی انہوں نے اس میں بیان کر دیئے ہے کہ کسی بات کی توثیق کرنا یا بند کرنا یا کسی چیز کو روکنا یہ تینوں چیزیں تینوں معنی اس کے مجازی ہیں تو یہ جو توثیق ہے یہ بھی دراصل وہ مہر کے نقشوں والی بات ہے تو یہ بھی اس کے اصل معنوں کے ساتھ بھی اس کا نقش جاتا ہے لیکن انہوں نے اس کو مجازی معنوں میں لیا ہے صحیح تو سیح میں آپ کے سامنے ابھی چند وہ حوالے بھی بیان کروں گا بزرگان امت کے کہ جس میں انہوں نے خاتم النبیین کے معنی یہ کیے ہیں کہ آپ نبیوں کی توثیق کرنے والے ہیں ان کی تصدیق کرنے والے ہیں صحیح اور علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں مصدق المبیا کی اصطلاح بھی آتی ہے یعنی آپ لوگوں کی مصدق المعبینہ قرآنِ کریم کو بھی مصدق قرار دیا پہلی کتب کا آن صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبیوں کے مصدق ہیں یعنی قرآن کریم ان کی تصدیق کرتا ہے تو اس لحاظ سے یہ معنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی یعنی ایک یہ معنیٰ جو مجازی لیا گیا ہے اور دو معنی اصل کے ہیں اصلی معنی جو ہیں حقیقی معنی جو ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی فضیلت آپ کی بلند شان کو بیان کرنے والے جی ہیں دو معنی جو مجازی ہیں ان میں ایک بند کرنا کسی چیز کو روکنا یہ بھی جماعت احمدیہ پوری پورے عرفان اور بصیرت کے ساتھ ان پر یقین رکھتی ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتے ہیں اور یہ خاتم النبیین کے تحت ہی صادق آتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے لیکن وہ وضاحت بھی آپ کی پہلی وضاحت کے ساتھ کہ فضیلت ولبیا ہے وہ فضیلت کے معنوں میں ہم لیں گے اس کو منفی معنوں میں نہیں لیں گے یہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ فضیلت کس طرح بنتی ہے اور منفی با... معنی جو ہمارے مخالف کرتے ہیں جو قرآن کے منشاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہیں وہ منفی معنی ہی بنتے ہیں اور جماعت حمدیہ جو معنی لیتی ہے وہ مثبت معنی ہیں اور آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں مثلاً اور آئمہ ہمارے ساتھ ہیں یہ بات نہیں ہے کہ یہ معنی ہم کرتے ہیں لغت کرتی ہے اور آئمہ کرتے ہیں چنانچہ بند کرنا یا کسی چیز کو روکنا اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور فرمایا کہ ان رسالت و نبوتا کا کا تعطی فلاں رسولہ ولا نبی آبادی کہ یہ جو رسالت اور نبوت ہے یہ منقطع ہو گئی اور میرے بعد ایسا کوئی رسول اور نبی نہیں ہوگا تو ار رسالہ اور ان نبوت کے معنی پہلے بزرگوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ پیش فرمائے ہیں کہ اس سے مراد تشریع نبوت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم شریعت علیہ وسلم. کو مکمل کرنے والے اور سب سے آخری کامل اکمل اور افضل شریعت لانے والے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے جی. آپ کی اس فضیل اس شریعت کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا تو یہ آذر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے تو اس لحاظ سے یہ پانچوں مانے جماعت احمدیہ پورے عرفان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور آپ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتی ہے اور اس کے ساتھ امت کے گزشتہ پندرہ صدیوں کے چودہ صدیوں کے آئمہ اور اولیاء ہمارے ساتھ ہیں جی تو خاک سار نے عرض کیا تھا کہ پچھلے اپنے پروگرام میں خاک سار نے جو معنی بیان کیے تھے وہ اس لیے حاصل کہ آپ کے بعد آپ کی شریعت آخری ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا چنانچہ اس میں میں ایک دو اشار آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اس لیے تکرار سے بجتے ہوئے مثلاً حضرت معی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو چھٹی صدی ہجری کے پیشوائے طریقت اور ممتاز مفسر ہیں صاحب کشف الہام بزرگ ہیں اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے مجددین میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں قطانہ فی فاضِ لمات من اللّہ کا دراجت ہو دراج لمبیائے ف نبوۃ ہند اللہ لاف تشریح کہ ہم نے درود شریف سے قطعی طور پر جان لیا ہے کہ اس سمت میں ایسے اشخاص بھی ہیں جن کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبوت میں انبیاء سے مل گیا ہے مگر وہ شریعت لانے والے نہیں ہیں تو نبوت کا درجہ موجود ہے لیکن شریعت والا نہیں حضرت شاہ ولی اللہ محد رحمۃ اللہ ہیں جو بارمی صدی کے مجدد ہیں اور ان کی کتاب تفہیمات الٰہیہ یہ کہتی ہے کہ خطمہ بہن نبی یونہ اللّہ یوجا دو میم الرح اللہ سبحانہ الناس کے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ختم النبین ہونے کا یہ مطلب ہے آپ پر نبیوں کے ختم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شریعت دے کر معمور فرمائے یعنی شریعت جدیدہ لانے والا کوئی نبی نہیں ہوگا تو اس طرح کے اور کئی حوالہ جات ہیں پہلے بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے اور یہ خاص سار پچھلے پروگرام میں بیان کر چکا ہے تو یہ خاتم کا ایک معنی ہے کہ آپ یعنی یہ جو یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ لغت میں جو اس کے معنی بند کرنے کے ہیں اور روکنے کے ہیں اس لحاظ سے خاتم کے معنی یہ بنیں گے کہ شریعت والا نبی روک دیا گیا ہے اور شریعت روک دی گئی ہے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص فضیلت ہے اور دوسرے امبیا میں آپ افضل قرار پاتے ہیں ان معنوں میں صحیح خاتم کے دوسرے معنی بلند شان کے ہیں اور علو مرتبت میں آخری فرد کے ہیں اور یہ ایک عام محاورہ ہے کہ وہ خاتم المفسرین ہے خاتم المحدثین ہے ہمارے پاس یہاں لائبریری میں کتابیں موجود ہیں جو اور ہر لائبریری میں ہے کہ جس میں تفسیر کرنے والوں یا حدیث کی تشریح کرنے والوں یا ویسے کوئی ان کا مقام ہو تو اس کو خاتم کے لفظ سے لکھا جاتا ہے خاتم المفسرین خاتم الشعرا تو یہ الفاظ جو ہیں یہ عرب محاورے میں بلند مقام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں علو مرتبت کے لیے تو اس لحاظ سے حضرت مسیحم عبدالیہ وسلام نے بھی فرمایا ہے کہ تمت علیہ صفات و کل مزیاتن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زمانے کی ساری صفات لوگوں کی ساری اعلیٰ صفات جو ہیں وہ تمام ہوئی ہیں اور خطمت بہین ناماؤ کل زمانی اور ہر زمانے کی جو نعمت ہے وہ آپ پر ختم ہو گئی اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ نعمتیں جاری نہیں رہیں گی مطلب یہ کہ وہ اپنے بلند مقام کو پہنچی انتہائی مقام کو پہنچی آگے فرماتے ہیں وہ خیر و کل مقرر بن متقدم ان وہ ہر مقرر بن متقدم ان وہ ہر مقرب الٰہی اور اس میں آگے بڑھنے اس روحانی مقام میں آگے بڑھنے والوں سے بھی بہتر ہیں ون فضل و لا لاب زمانی جو فضیلت ہے وہ مقام اور بہتر ہونے کے لحاظ سے ہوتی ہے زمانے کے لحاظ سے کوئی فضیلت نہیں اور یہ ہمیں مولانا قاسم نانوتوی نوتوی رحمت اللہ علیہ جو مدرسہ دوبند کے بانی ہیں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بڑے کھلے الفاظ میں ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے اور اس میں حیرت کی بات اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے ماننے والے ان کی باتوں کو نہیں مانتے اس کا انکار کرتے ہیں اور اس زمانے میں ان کی کتاب جو تحذیر الناس ہے جس میں انہوں نے یہ بیان فرمایا اس کو بین بھی کر دیا گیا ہے تو میں نے تو یہ انیس سو اٹھتر اناسی میں وہاں کراچی سے خریدی تھی دی میرے پاس موجود ہے اور لمبا عرصہ یہ پرنٹ ہوتی بھی رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتے رہے اور اب ایک مقام پر آ کر اسے بیان بھی کر دیا گیا اب وہ نہیں بازار میں نہیں ملتی थेक. تو وہ کیا کہتے ہیں اب سننے والی بات ہے بڑا اللہ ان کا پورے عرفان بیان ہے وہ کہتے ہیں عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم اللہ. کا خاتم ہونا بہی معنی ہے کہ آپ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں جی یعنی لوگ عوام یہاں یعنی عوام کے لفظ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ عام لوگ جو ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ خاتم ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پہلے نبیوں کے آپ کا زمانہ پہلے نبیوں کے بعد ہے اور آپ سب سے آخری نبی ہیں یعنی زمانے کے لحاظ سے مگر اہل فہم پر روشن ہوگا اب یہ عوام جی. اور اہل فہم کو ممتاز کر رہے ہیں الگ الگ کر رہے ہیں کہتے ہیں اہل فہم پر روشن, ہو, روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بے کچھ فضیلت نہیں ہے صحیح کہ زمانے کے لحاظ سے پہلے آنا یا بعد میں آنا اس میں فضیلت نہیں ہے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے بعد آپ کے بعد حضرت اسحاق حضرت اسماعیل حضرت یعقوب حضرت یوسف تشریف لائے تو مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبو المبیا کا ہے جی تو یہ زمانے کے لحاظ سے فضیلت نہیں ہوتی تو پھر کہتے ہیں پھر مقام مدعا میں بلا کے رسول اللہ و خاطم النبین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے یہ دیکھیں بالکل وہی رخ ہے کہ فضیلت بیان ہونی چاہیے تو اگر زمانے کے لحاظ سے سب سے آخر آنے میں کوئی فضیلت نہیں ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ, اللہ علیہ وسلم علیہ کی مدہ میں آپ کی تعریف میں یہ خاتم النبین کا لفظ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے فرمات ہاں اگر اس وصف کو وصاف مدع میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدہ قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت باعتبار زم... تاخر زمانی سے ہی ہو سکتی ہے ہاں اگر یہ مقام مدہ نہیں یہ کام بیان ہے تو پھر اس کو اس ان معنوں کو لیا جا سکتا ہے کہ آپ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں تو لیکن چونکہ یہ مقام مدع میں ہے آن سلم کی فضیلت کو بیان کرنا ضروری ہے اس لیے یہ درست نہیں تو آگے فرماتے ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارہ نہ ہوگی اب یہ فیصلہ ہمارے دو دیوبندی بھائی کریں کہ وہ اہل اسلام ہے کہ نہیں کیونکہ وہ اس کو اس جو اصطلاح کو پیٹ رہے ہیں کہ اس کے معنی ہیں کہ آپ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں بعد میں کوئی نبی نہیں آ سکتا اور عجیب حیرت انگیز ان کا فلسفہ ہے یا الٹی چال ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ آسلم آخری نبی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور اس حدیث کو اپنے بینروں پر پوسٹوں اپنے بروشروں پر کتابوں پر دیواروں پر ہر جگہ پر لکھتے ہیں کہ لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اس کے باوجود حضرت عیسیٰ کا آنا مانتے ہیں. جی تو حضرت عیسیٰ کب آئیں گے ٹھیک ہے وہ پہلے بھی تھے اب بھی موجود ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق ہمارے عقیدے کے مطابق تو وہ قد ہو گئے فوت ہو گئے جی ہاں جی لیکن اگر وہ زندہ ہیں اور آئیں گے تو وہ اب آئیں گے اور اب کا زمانہ سلم کے پندرہ سو سال بعد تو آسلم کے بعد آئیں گے تو لا نبی آبادی کے معنیٰ خود ہی اپنے دوسرے عقیدے سے کینسل کرتے جاتے ہیں اور اسی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے حضرت مولانا محمد قاسمنا نوتوی صاحب نے کہ یہ ان کے جو معنی ہیں یہ درست نہیں نہ ان کا دعویٰ درست ہے کہ آپ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں فضیلت کے لحاظ سے آپ آخری نبی ہیں اور سب سے افضل ہیں اور یہ مقام مدع میں ہیں اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں تو کہتے ہیں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارہ نہیں ہوگی اور اس کے بعد پھر اسی کتاب میں تحزیر الناس میں صفحہ 28 پر یہ فرماتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمعیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا تو یہ بعد میں آن سلم کے بعد نبی آنے میں آنسلم کی ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا لیکن یہ معنی آخری ہونے کے لحاظ سے یعنی زمانے کے لحاظ سے آخری ہونے کے نہیں دی. تو یہ جو معنی ہیں کہ آن حضرت صلی اللّہ علیہ وسلم رفت شان اور علوۂ مرتبت میں آخر پر ہیں اب دیکھیں کہ اس پر پہلے بزرگ جو ہے مثلا کہتے ہیں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرشد جو سید ابو سعید مبارک ابن علی محظومی ہے سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے استاد اور ان کے مرشد وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں آخری مرتبہ انسان کا ہے جب وہ عروج پاتا ہے یعنی اشرف المخلوقات ہیں تو اس میں تمام مراتب مذکورہ اپنی تمام وسطوں کے ساتھ ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس کو انسان کامل کہا جاتا ہے اور عروج کمالات اور عروج کمالات اور سب مراتب کا پھیلاؤ کامل طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اور اسی لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاطم النبی ہے کیسی خوبصورت بات کی ہے کہ کمالات کا عروج اور سب مراتب کا پھیلاؤ یعنی وسطوں اور بلندیوں کے لحاظ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. میں یہ سب کچھ موجود ہے اور اسی لیے آپ خاتم النبین ہیں یہ ہے افضلیت اور وسلم نے جو فرمایا کہ فضیل تو علبیاء بصن کہ چھ چیزوں میں مجھے فضیلت دی گئی ہے اس میں خاطمہ بن نبیوں کے بھانوں کے پیچھے ان بزرگوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ کی فضیلت اس بات میں بھی ہے کہ خاطم کے معنی اگر افضل قرار دیا جائیں جی پھر حضرت ابو عبد محمد بن علی حسین الحکیم اور انہوں نے تو بڑی جھڑک جیسے جھڑکا ہو اور سخت زبان استعمال کی ہے انہوں نے کہا یوزنوں کہ اس بات کا گمان کیا جاتا ہے اللہ خاتم النبیین کہ خاتم النبیین کی جو اصطلاح ہے تعویل ہو اس کی تعویل یہ ہے اللہ آخر ہوں مبسن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسط کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہیں جی پھر کہتے ہیں فیو منقبہ ان فی اعضا اس میں تعریف کیا ہوئی नहीं. کہ زمانے کے لحاظ سے سب سے آخری ہیں اور ساتھ پھر وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے جھڑکی دی ہے اور جنجوڑا ہے توجہ دلائی ہے کہتے ہیں آذا طویل البل ہل جہلاتے یہ بیوقوفوں کی اور جاہلوں کی تعویل ہے नहीं. تو یہ ہمارے بزرگ ہمیں یہ کتاب قاتون مولیا ہے اس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے تو یہ جو بزرگ ہیں ہمیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ خاتم کے معنی افضل کے ہیں بلند مرتبہ کے ہیں اور مولانا محمد قاسم نان نو نوتوی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں حضرت مسیح محدود السلام وسلام اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ این دانوں اور آنکھوں کے اندھوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سلام سلام سلام سلام سلام. سید و مولا اس پر ہزار سلام اپنے افاظے کی روح سے تمام انبیاء سے سبقت لے گئے ہیں جی یہ کہتے ہیں کہ عنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑے ہوئے ہیں یا ان کی ختم میں نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے یہ عج و انکسار اور عرفان ہے عن وسلم کی ذات کا کہ اس کی مثال نہیں ملتی امت دی. کے لٹریچر میں مثال نہیں ملتی آ فرماتے ہیں برتر گمان و وہ سے احمد کی شان تو یہ فرمایا کہ اپنے افاظے کی روح سے تمام انبیاء سے سبقت لے گئے یعنی زمانے کی یہاں بات نہیں ہے دی. فضیلت اور افاظے کی کیونکہ گزشتہ نبیوں کا افاظہ ایک حد تک آ کر ختم ہو گیا اور اب وہ قومیں اور وہ مذہب مردے ہیں کوئی ان میں زندگی نہیں یہ دلیل ہے کہ اب کسی اور نبی کی پیروی کر کے انسان خدا کا مقرب نہیں ہوتا بلند روحانی مقام حاصل نہیں کر سکتا صرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اور آپ کے افاظے سے انسان خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور قرب حاصل کرتا ہے فرماتے ہیں مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان قیامت تک جاری ہے اس لیے باوجود آپ کے اس فیضان کے اس امت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مصیب باہر سے آوے ہاں وسلم خود زندہ ہے آپ کی قوت قدسیہ زندہ ہے اور اس تاثیر روحانی کے ذریعہ انسان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال سے لے کر اب تک روحانی مراتب حاصل کرتے آئے ہیں اور ولایت اور بلند مقام روحانی مقام کے لحاظ سے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں تک پہنچے اور وسلم کی پیش گوئی تھی <تصفح> یہی حضرت ابن عربی رحمتہ اللہ کا میں نے حوالہ پڑا تھا کہ من لاہے کا درجہ درجت ہو درجۃ المبیا کہ ایسے لوگ آئے ہیں جو انبیاء کے درجے تک پہنچے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کا بلند روحانی مقام ہے فرمایا مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان قیامت تک جاری ہے اس لیے باوجود آپ کے اس فیضان کے اس سمت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مسیح باہر سے آوے بلکہ آپ کے سائے میں پرورش پانا ایک ادنا انسان کو مسیح بنا سکتا ہے جیسا کہ اس نے اس حاجز کو بنایا صد ہزارہ یوسف بینم درین چاہیں زکن وہاں مسیح ناصری شدم و بے شمار کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دام سے بے شمار مسیح پیدا ہوئے ہیں چنانچہ حضرت معین الدین چشتی کیا فرماتے ہیں کہ عیسیٰ مریمن حیدر شیر نر منم احمد آشمی منم من منم من منم ایں تو دم بدم روح القدس اندر موینے میں دمت مان مان میں گویم مگر من عیسا ایسانی شدم صحیح کہ میرے اندر مسیح کی روح جو ہے وہ جوش مارتی ہے اور میں کہتا نہیں لگ مگر میں دوسرا مسیح ہوں وہ مسیح آنے والا تھا میری دن چشتی کی شکل میں آ چکے ہیں تو ان کو بھی ماننا چاہیے کہ وہ بزرگ تھے تو یہ جو مسیح پیدا کرنے کی قوت اور روحانی طاقت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے اور قیامت تک ہے مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے طور پر دس دن پیروی کی جائے تو اس سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے ہزاروں برس تک نہیں مل سکتی تھی دی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ وسلم. کی بلند شان ہے <تصفح> تو اس کے بعد میں خاتم کے اور معنی بھی بیان کروں گا جو ہی یہ موقع ملا لیکن اب میرا خیال کچھ وقت گزر چکا ہے ٹھیک ہے خاتم کے معنی بمانا زینت اور زمرۂ امبیا کی رونق اور ان کی زینت کے لحاظ سے یہ محفل انبیاء کی جان ہے ان معنوں میں جو بزرگوں نے کہا وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ حادثی صاحب آپ نے نہایت تفصیل کے ساتھ لفظ خاتم پر جو روشنی ڈالی ہے امید ہے ہمارے سامعین نے بھی غور سے سنا ہوگا سامعین پروگرام ریڈیو میں دیا آپ کی خدمت میں جاری ہے یہ وہ وقت ہے کہ ہم اس پروگرام میں آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون سکس فور ون ہمارا پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا نمبر ون ایٹ اگر آپ بذیہ ای میل ہم تک اپنا سوال پہنچانا چاہیں تو ہمارا ای میل کا پتہ ہے کیو اے یعنی کوسچن آنسر ایٹ وائس سامین وائس آف اسلام ڈاٹس یہ ہماری وہ ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ یہ پروگرام اور گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں سامین آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ پچھلے ہفتے سے ہم نے اس میں اس پروگرام میں یہ ایڈیشن کی ہے کہ ریڈیو کے علاوہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں تو اسی طرح یہ پروگرام اس وقت یوٹیوب پر لائیو ہے جس پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اگر آپ اپنے کسی اور ملک میں رشتے اور اخارب کو سنوانا سنوانا چاہیں تو آپ ان کو یہ لنک بھیج سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر وائس آف اسلام سرچ کریں وائس آف اسلام لائیو اسٹریم تو آپ اس پروگرام کو یوٹیوب پر لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض ریڈیو پر تو ہے لیکن یوٹیوب پر بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ اور سن سکتے ہیں اس وقت پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر آپ سن رہے ہیں ان اللہ ابھی قریب ایک گھنٹے اور بیس منٹ میں ہماری فریکوینسی بھی تبدیل ہو جاتی ہے ہم اس فریکوینسی سے اے ایم فائیو تھرٹی پر منتقل ہو جاتے ہیں پھر وہاں پہ اس پروگرام کو جاری رکھتے ہیں سامین آج کے پروگرام کو موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقۂ اسلام ہے ہمارے ساتھ حادی علی چودری صاحب تشریف فرما ہے آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے حوالے سے جو لفظ خاتم کا استعمال ہوتا ہے یا خاتم الانبیاء خاطم النبی उस पर तफसल से रोशनी डाली है अगर आप इस, इस हवाले से या दीगर अमूमी तरीक़ इस्लाम और सरतुलबी के हवाले से सवाल पूछना चाहें तो हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर फोर वन सिक्स फोर वन जीरो सिक्स फाइव टू टू फोर वन सिक्स फोर वन जीरो सिक्स फाइव फ्री नंबर है वन تو سامعن ایک درخواست کرتا چلوں کہ اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ ایک خوشگوار ماحول میں تبدیلۂ تبادلہ خیال ہے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہم بڑے ہم ویلکم کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہو یہ درخواست کی جاتی ہے کہ ایک نہایت تہذیب کے ساتھ سوالات بھی پوچھیں اور ایک منٹ کا دورانیہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایک منٹ کے اندر اپنے سوال کو مکمل کر لیں اگر سوال رہ جائے تو آپ دوبارہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوال پیش کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس آج کا جو موضوع ہے وہ سیرت النبی اور تاریخ اسلام ہے اور ہمارے ساتھ حادل چودھری صاحب تشریف فرما ہیں تو آپ اگر پروگرام میں سوال کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ہمارا اسٹوڈیو کا فون نمبر 4164106522 اور ٹول فری نمبر ہے 18554106522 جہاں فائیو صاحب اس وقت سوال تو نہیں ہے ابھی نہیں ہے چلیں اگلے معنی جی. کرتے ہیں ہیں جی. اگلے معنی کرتے ایک پور لطف اور پور جی. جی. مضمون ہے جی. جی. جی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنے والوں کو تو اس میں بہت ہی سرور آتا ہے جی. جی. اور خاص طور پر جب فضیلت کی باتیں ہوں جی. تو پھر بات ہی کیا ہے بالکل صحیح تو میں نے کی تھی کہ یہ خاتم کے ایک معنی انگوٹھی کے ہیں جی ہاں جی وہی مور کے انگوٹھی مور کے لیے استعمال ہوتی تھی پہلے زمانوں میں تو اس کو وہی مہر اور انگوٹھی ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتی ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی صفات آپ کے فرمودات آپ کے اعمال سنت روایات حدیث میں حسن دیکھا خوبصورتی دیکھی اور آپ کے بلند شان کو دیکھا تو انہوں نے اس کو انگوٹھی کے زینت کے معنوں میں لیا ہے تو چنانچہ حضرت قاضی محمد بن علی شوکانی یہ تفسیر فتح القدیر کے مصنف ہیں بڑی جی, مشہور تفسیر جی, جی, جی. ہے جی, جی. تو وہ کہتے ہیں انا سارا کل خاتہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلّّہ انگوٹھی کی طرح ہو گئے جی. اللہ زینہ یا تا ختم اونہ بہ ہی و یا تا بہ کو نہیں منہم جی. کہ جن کے ذریعہ انبیاء کی صداقت پر مہر لگتی ہے نیز وہ یہ عمر انبیاء کے لیے باعث زینت ہے جی نبیوں کے لیے بھی آن ایک خوبصورتی مہیا کرنے والے ہیں جی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علی شان اور بلند مرتبہ نبی بھی زمرہ انبیاء میں سے ہے جی کہ جی وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اس شان کا نبی ہمارے ساتھ ہے تو یہ جو انگوٹھی کے معنی ہیں کیا کہتے ہیں اس کو خوبصورتی اور زینت کے لحاظ سے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم, وسلم, وسلم, وسلم جی کے اندر داخل ہے جی, جی پھر امام عبد الباقی زرکانی زرکانی یہ متاخرین میں ایک بہت چوٹی کے بزرگ ہیں جنہوں نے آذر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیرت طیّپہ پر بھی کتابیں لکھی ہیں شرح مواہب الدنیا انہوں نے لکھی ہے اور بہت خوبصورت یہ تجزیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جی اور وہ میں نے مطالعہ کی ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کے علیہ وسلم. عشق میں ڈوب کر اور آپ کے بلند مقام کے عرفان کے ساتھ انہوں نے یہ سارا جمع کیا دے. تو ان کی کتاب سے بہت ہم استفادہ کرتے ہیں اور ابنِ اثاکر کا بھی یہی کال ہے وہ کہتے ہیں ف ہو یعنی اگر آپ انگوٹھی ہیں تو اس کے معنیٰ کیا ہیں احسن العبیائے خلقن و خلقن کے نبیوں میں سے تخلیق کے لحاظ اور اخلاق کے لحاظ سب سے خوبصورت ہیں صحیح ٹھیک ہاں حضرت صلی اللہ, علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. لانا صلی اللہ علیہ وسلم جمال و لمبیا کیونکہ آپ نبیوں کے لیے ایک حسن ہے جمال ہیں جی کل خاتم اللہ زی یا تاجمہ جو تا جمہ لو بہی اس انگوٹھی کے دراج جس سے خوبصورتی حاصل کی جاتی ہے تو یہ انسان خوب انگوٹھی پہنتا ہے خوبصورتی کے لیے بھی پرانے زمانے میں تو مہر کے لیے تھے آج کل صرف خوبصورتی, خوبصورتی, خوبصورتی, خوبصورتی کے لیے جی ہی جی ہے تو آ صلی اللہ علیہ وسلم بطور انگوٹھی اگر ہیں اگر خاتم کے معنیٰ انگوٹھی کے لیے جائیں تو یہ بھی فضیلت کے معنی ہیں کہ ایک تو انبیاء آپ کو اپنے زمرہ میں اپنی اپنے گروہ میں پا کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ وجود ہمارے ساتھ ہے زمرہ انبیاء میں اور دوسرا یہ کہ تخلیق کے لحاظ سے یعنی جسمانی لحاظ سے اور اخلاق کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وجود ہیں کہ نبی آپ سے خوبصورتی حاصل کرتے ہیں تو یہ انگوٹھی کا ایک اور بھی پہلو ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی صفات کا جامع جمیع صفات ہونا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے جامع ہیں ساری صفات آپ نے اپنے اندر لی ہیں جی اس لحاظ سے انگوٹھی جو ہے جب اس کو پہنتا ہے انسان تو انگوٹھی کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس لحاظ سے احاطہ کیے ہوئے ہیں آپ نے وہ ساری صفات اپنے اوپر لی ہیں تو اس لحاظ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاللہ سلاللہ نبیوں سلاللہ. کے لیے انگوٹھی کے طور پر ہے ان ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا انعقاض کرنے والے جی تو یہ بھی فضیلت کے معنی جی جی اس وقت ہاں جی ایک سوال ہے سوال لے لیتے ہیں جی تو پھر اس کو انشاءاللہ ہم جاری رکھتے جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جی جی محبوب صاحب Uh, جی میرا نام موزم محمود باجوہ ہے میرا کوششن ہے یہ موضوع پہ تو نہیں موضوع سے ہٹ کے ہے یہ جو آج کل یہ چل رہا ہے پنش مسلم کے اوپر تو اس صورت کے میں اوپر? جماعت امدیع. پنش مسلم جی پنش مسلم جی ٹھیک ہے ہاں uh, جی اس کے بارے میں میں نے جاننا تھا کہ جماعت عملیہ کا کیا ہے اس کے بارے میں جماعت عملیہ کیا کہتی ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ پروگرام میں شامل ہوئے تو انشاءاللہ اللہ اس بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ ویسے تو حدیث صاحب جنریک جنرل کوشچن ہے جیش مسلم یہ کیا ہے ایشو آج کل میں ابھی دیکھا نہیں ہے عام سزا کوئی دینا کسی جی جی جی تو اس حوالے سے ہاں جی مجھے علم نہیں کس خاص سزا کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے جہاں تک عمومی سزاؤں کا تعلق ہے اس میں تو قرآن کریم نے بھی بعض سزاؤں کا ذکر کیا ہے حدود کا ذکر کیا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ سے یہ بالکل واضح ہے اور یہ ریکارڈڈ ہے کہ بعض لوگوں کو آپ سزائیں دیتے تھے تو اس لحاظ سے جو سزا کے پہلو ہیں وہ کیس ثابت ہونے پر ہیں کہ ثبوت اور شواہد پورے ہوں یہ جو قرآن کریم میں سزاؤں کا ذکر ہے ان کی فلاسفی تفاسیر میں دیکھنی چاہیے اور یہ جو احادیث میں باقاعدہ تعزیرات اور حدود پر ابواب ہے کتاب الحدود تو اس میں یہ مختلف سزائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیں ان کا ذکر موجود ہے تو یہ کئی قسم کی سزائیں ہیں جو مسلمانوں کو ایمان لانے والوں سے غلطیاں ہوئیں ان کو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں دی تو سزا تو بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو اس دنیا میں جو حکومتوں کے نظام ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہیں لیکن اس میں ایک بنیادی بات آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سزا کے لیے سچے گواہوں اور سچی شہادات اور سچے واقعات کا ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ جس طرح ہمارے ملک میں ہے کہ جھوٹے گواہ آرام سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حکومت بلکہ خود کھڑے کر لیتی ہے تو یہ سزاؤں کی فلاسفی نہیں ہے سزا حقیقی ہونی چاہیے اور یہ علاج کے طور پر ہوتی ہے کیور کے طور پر ہوتی ہے اور اس سے معاشرے میں بھی امن آتا ہے اور انسان کی اپنی اخلاقی اور روحانی حالتیں بھی درست ہوتی ہیں حد صاحب م. جو پنش مسلم ایک کیمپین یو کے میں چل رہی ہے اچھا اچھا اس حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ یو کے میں مسلمانوں کے خلاف ایک کیمپین چل گئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں نے مظالم کیے ہیں لوگوں کو اکسایا جاتا ہے کہ آپ بھی نکلیں اور مسلمانوں کے خلاف کاروائی کرے اچھا تاریخیں غیر غیر جی. از... تاریخ میں وقتاً فوقتاً اٹھتی آئی ہیں جی کس نے کس کو سزا نہیں دی جی سب سے بڑا ظلم تو عیسائیوں نے دنیا میں کیا ہے جی اگر تاریخ میں دیکھے تو جو میسے ہوئے ہیں جی ہالو کاسٹ ہو یا کوئی بھی ہو اس میں عیسائی موجود ہیں عیسائی کرنے والے ہیں نام محبت کا لیتے ہیں کہ حضرت عیسہ محبت ہیں اور یہ اور وہ ہے لیکن جس قدر انسانوں کو مارا ہے وہ عیسائیوں نے اور عیسائی حکومتوں نے مارا ہے تو اس لحاظ سے کیا کیا جائے اب جی حضرت مسیح محدود اصلاۃ والسلام نے ایک بڑی حکمت کی بات بتائی ہے وہ جماعت کا موقف ہے کہ جو بادشاہ یا رولر حکمران جو کچھ کرتے آئے ہیں وہ سیاسی طور پر تھا یا کیا پہلو تھے جو بھی تھا وہ ان کے کام ہے وہ جیسا میں نے ابھی عرض کی کیا عیسائیوں نے کیا اس کا حضرت اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس سچی عیسائیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے جو حضرتہ علیہ السلات اسلام لے کر آئے تھے دی. تو نبیوں کی تعلیم کو دوش دینا اس کو مجرم ٹھہرانا یہ فتنہ ہے یہ جھوٹی بات ہے یہ جھوٹا اسٹینڈ ہے تو حضرت مسیح محدود صلاحۃسلام نے مثلا ہندوستان میں آپ تشریف لائے تو وہاں ہندوؤں کی بھی حکومت رہی مسلمانوں کی بھی رہی سکھوں کے بھی مختلف کام تھے بادشاہوں مسلمان بادشاہوں نے بھی ظلم کیے ان کی وجوہات کیا تھی وہ وہ جانتے ہیں کیونکہ بغاوتوں کو کچلنا بھی وقت کے حکمران کا ایک اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ کیا وجوہات تھیں اس میں جائے بغیر اس طرح کے ایشو کھڑے کرنا یہ ظلم ہے اور موجودہ امن کو برباد کرنا ہے جی تو حضرت مسیح محدود علیہ وسلم نے بڑی پر حکمت بات کی ہے کہ دوسروں کے بوئے ہوئے کانٹے ہم آج اپنی کیاریوں میں کیوں لگائیں تو یہ جو دوسروں نے مظالم کیے ہیں ان کو آج اپنی کیاریوں میں لگا کر ان سے اپنے پاؤں زخمی کرنا یہ کوئی حکمت نہیں ہے یہ امن کا زمانہ ہے اس میں ہر ایک کو امن کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے یہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں یہ جماعت احمدیہ اس کے خلاف ہے اور یہ اس کو اس پر قطعی طور پر بلیو نہیں کرتی کہ پرانے قصوں کو لے کر آج اچھالا جائے جی اس میں حضب یہ اتنی خوفناک تحریک ہے کہ مختلف خطوط لکھے گئے ہیں بعض گھروں میں بھیجے گئے ہیں اور جس طرح ایک پوائنٹ سسٹم جاری کیا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو اتنے پوائنٹ یہ کریں گے اتنے پوائنٹ بالکل جو ایک نفرت زیادہ نوٹس لینا چاہیے آج نہیں بونا چاہیے جی اس سے سارے زخمی ہوں گے یہ نہیں ہے کہ پھر مسلمان ایکٹ نہیں کریں گے کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑا ہوا تو پھر اور فساد ہوگا تو جانوں کا اطلاف اور مالی نقصان یہ کوئی حکمت کی باتیں نہیں سے باز آنا چاہیے جی جی ماتا کا تو یہ موقف ہے کوئی مسلمان ہو یا دوسرا ہو عیسائی ظلم ظلم ہے جی بہت شکریہ عادی صاحب سامین پروگرام ریڈیو احمدیہ اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو ہمارا ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو اس وقت پروگرام یوٹیوب پر بھی لائیو آپ سن سکتے ہیں آپ سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر وائس آف اسلام لائیو سٹریم سرچ کریں تو آپ اس پروگرام کو وہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اس وقت جو پروگرام کا موضوع ہے وہ سیرتُ النبی اور طریقۂ اسلام ہے عادلِ چودھری صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی جو لفظ خاتماً نبی جین میں فضیلت ظاہر ہوتی ہے اس حوالے سے ذکر فرمایا ہے اور مختلف علماء دین اور اولیاء کے حوالے پیش کیے ہیں کہ اصل میں لفظ خاتم کا مطلب فضیلت ہے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہے کیونکہ اس میں تو فضیلت بہرحال نہیں ہے ہمارے ساتھ مزہ بیگ صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروگرام میں نے حکومت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ احمدیت کو مطلب ایک قسم کا بین کر لیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے میرا سوال تھا کی بات میں بھی لاجک لگتا ہے تو کیا آپ جب کہ پوری قوم ایک جگہ متحد ہو گئی ہے اور وہ احمدیت کو کے خلاف جو کیا آپ سمجھیں گے کہ آپ وہاں پر اس کے لیے کوئی برا سوچیں گے ملک کے لیے یا یو تھنک اسٹل کہ ابھی تک بھی اس کا کوئی اچھائی ہونے چاہیے اس ملک میں یہ میرا سوال جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ حادث صاحب سے درخواست کرتے ہیں جی حادث صاحب مذر صاحب نے جو ایک گھما کے سوال اس طرح کیا ہے کہ احمدیت کو وہاں پہ بین کیا ہے تو کیا اس ملک کے لیے ہم اچھا سوچیں گے یا برا جی بات یہ ہے کہ حکومت کا اپنا کام ہے اور ہمارا اپنا کام ہے جی حکومت نے شروع میں ہی اس جگہ ہاتھ ڈالا ہے جو خدا تعالی کی ٹریٹری ہے جی کسی کے ایمان اور اس کے عقائد کا فیصلہ کرنا نہ حکومتوں کا کام ہے نہ کسی انسان کا کام صحیح. ہے یہ اللہ تعالی جانتا ہے جی اس کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیا گیا تھا اور آپ نے بھی صرف ایک رنگ میں اسے استعمال کیا ہے کہ کسی کے عقیدے اور کسی کے خلاف اگر بات ہو کرنی ہو یعنی اس کے ایمان کے لحاظ سے تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ بتایا تھا آپ نے فرمایا کہ یعنی ساری زندگی میں کسی کو اس طرح آ آ اس کے یعنی جو لوگ منافق بھی تھے آپ کے ارد گرد پھرتے تھے آپ ان کو جانتے بھی تھے اس کے باوجود بھی انہیں غیر مسلم قرار نہیں دیا جی کہ یہ مسلمان نہیں ہے جی تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جگہ آپ نے اس کو استعمال فرمایا وہ بھی دوسرے پر چھوڑ کر کہ فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے گا تو وہ کفر اس پر لوٹے گا کہنے والے پر لوٹے جے گا جی تو اس لحاظ سے یہ کسی کا حق نہیں ہے اگر یہ حق حکومتوں کا یا صاحب اقتدار لوگوں کا مان لیا جائے کہ وہ لوگوں کے عقائد اور ایمان کو معین کر سکتے ہیں تو پھر آپ فرعون کو کیا کہیں گے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھرے دربار میں کافر قرار دیا تھا و فعالتہ فعالت اقلتی فعالتہ و ان تمن جی کہ تو نے وہ کام کیا ہے جو بہت برا کام تھا یعنی بہت برا کام تھا اور تو کافروں میں سے آپ فرعون کی بات مان کر حضرت موسیٰ پر یہ فتویٰ درست ثابت ہوتا ہے اگر صاحب اقتدار لوگ فتوا دیں حکمران فتوا دیں اور پھر قاضی شرعیہ کا فتویٰ حضرت امام حسین کے خلاف بھی آپ کو ماننا پڑے گا وہ حکومت کا فیصلہ تھا تو کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ناؤزب اللہ کفر اختیار کر تھے کہ ان کا قتل واجب گیا تھا. تو یہ حکومتوں کی ٹریٹری ہے ہی نہیں یہ خدا تعالیٰ کی سلطنت ہے اس میں کوئی کیا کہتا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما سل بیان فرمایا ہے کہ من یعنی اگر سیاسی اعتبار سے اسے دیکھیں ظاہری لحاظ سے تو فرمایا من لفظ علی بالاسلام میں فخت و بو ہو کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اس کا نام مسلمانوں میں لکھ لو جی اس کو مسلمان شمار کرو اور اسی طرح جو عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے آپ نے جو تشریح فرمائی صاف فرمایا جی. اللہ صلاح تعینہ وسطب القبلہ تعانہ واقع ذبحیہ تعانہ فاحول المسلم اللہ علیہ ذمت اللہ و ذمت کتنی بڑی بات کی ہے اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیروں تلے کو چل رہے ہیں آپ نے فرمایا جو ہماری نماز پڑھتا ہے اور ہمارا زبیہ کھاتا ہے ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے یہ وہ مسلمان ہے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے لے لیا ہے جی کہاں ہے یہ کول رسول جو آج کے مسلمان پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں کسی جی. کے ایک ماتھے پر دکھا دیں کسی کے ایک تحریر پر دکھا دیں نہیں ہے تو یہ بھائی میرے فتنے اور فساد اور قتل و غارت ان کے زبانوں پر خون لگے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں خون تر ہیں یہ اس مزاج میں ہے اس لہر میں ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جاننے ساری الہی جماعتیں دیتی ہیں کون سی امت ہے جس نے قربانیاں نہیں دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پہلی قوموں قوموں کو مخالفوں نے پہلے انبیاء کی قوموں کو مخالفوں نے بعض اوقات آروں کے ساتھ چیرا ہے تو اصل بات تو ایمان کی ہے تو آپ کہتے ہیں جماعت احمدیہ کیا کری جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے آضر صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مبوس ہونے والے نبی پر ایمان رکھتی ہے آپ کے امتی اور آپ کے خادم نبی پر ایمان رکھتی ہے آضر وسلم کے نمونوں قربانیوں کے نمونوں صحابہ کی قربانیوں کے نمونے سے پرے کیسے ہو سکتی ہے تو جو مرضی کریں ان کے بین کرنے سے یا ان کے غیر مسلم قرار دینے سے کیا ہوتا ہے جی اور اگر غور کریں تو انہوں نے تو خود اپنے پاؤں پر کولہاڑی ماری ہے اور اسی کی غصے میں یہ آج یہ تڑپ رہے ہیں جی جب یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی بلکہ کسی بڑے مولوی میں نام اس وقت ذہن سے نکل گیا ہے اس نے تحریک کی تھی کہ اس میں آئیں بادشاہی مسجد میں اور م, سارے فرقے کے اپنے اختلافات کو مٹا کر اس میں آئیں تو اسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سارے ایک ہو جائیں گے اور ایک باہر رہے گا جی تو جو باہر ہے وہ معن علیہ و صابیہ وہ میرا گروہ ہے حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی تشریح میں لکھا ہے اور آپ کے لیے یہ معلومات ہوں گی اس کو کنسلٹ کر لیں نہیں تو میں آپ کو کتاب کا حوالہ بھیج دیتا ہوں فوٹو کاپی بھیج دیتا ہوں اور ملکات المفاتیم انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ناجی فرقہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے ہم اہل و تریقۃ البیضاء تھے وہ طریقہ وہیہ طریقہ تلنقیۃ الحمدیہ المحمدیہ یہ وہ راستہ ہے جو خالص فید صاف ستھری محمدی روش ہے محمدی طریقہ ہے اور یہ طریقہ محمدی اور احمدی طریقہ ہے جی تو انہوں نے تو ہمارا نام لے کر ہمیں اس میں ممتاز کر دیا ہے لیکن یہ ظاہری ظلموں سے نہ الہی قومیں کبھی ڈری ہیں نہ ڈریں گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کے بارے میں جماعت احمدیہ نے نہ کبھی منفی سوچا ہے نہ سوچے گی جی. اس کو بنانے والے بھی ہم ہیں جی. اور اس کی تجئین کرنے والے بھی ہم ہیں اور آئندہ بھی ہم ہی ہوں گے جی. جی. بہت شکریہ امین بہت شکریہ صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی امین صاحب السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے جی جی ٹھیک ہے الحمد جی امین صاحب اچھا سب سے پہلے تو پاکستان ایک ریاستی حکومت ریاستی حکومت ہے اور ریاست کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ کون سا کفر سر اٹھا رہا ہے اس کا سر کچل دیا جائے ابو جہل کو اعلانیہ قرآن نے کافر کہا آپ مجھے بتائیں گے کون سے صحابی پر ابو جہل کا ابو لہب کا کفر لوٹ کے آیا آپ کہتے ہیں نا کہ جو کافر جس کو کہیں گے اس کے اوپر کفر لوٹ کے آئے گا جتنے بھی جھوٹے نبی اس دنیا میں آئے بد بخت سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ استعمال کرتے تھے نبی بابر صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اذان دینے پر صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم کہا کرتے تھے زبحہ کھاتے تھے تو کیا آپ ان جھوٹے سارے نبیوں کو آپ آ آ آ نبی مان جائیں گے جو اس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں اور سارا الزام پاکستان پہ تھوپ رہے پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اور چوہتر میں جا کے آپ کے اوپر اسلام کا جو فتوا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنایا گیا پاکستان کے اندر آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا جس وقت سو جس سن میں بھی ہندوستان نے بہت شکریہ امین صاحب ایک منٹ پورا ہو گیا کریکشن کر دوں کہ یہ نہیں کہا کہ جو آپ نے کہا جھوٹے بیا اور زبیا کھاتے رہے تو کیا کو نبی مان جائیں گے بات مسلمانوں نے کی ہے اگر کوئی نبی بھی تھا جو ان کا ایمان تھا وہ مسلمان کہتا ہے, اپنے آپ کو کہتا, ہے، کہتا ہے وہ اس کے اوپر ہے اس کو ہم لیکن بارا میں صاحب سے کہوں گا کہ وہ تفصیل اس بارے میں بیان کریں ظہیر احمد صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی ظہیر صاحب السلام علیکم اللہ جی وعلیکم السلام جی جی حاضر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ آب ابھی علیہ کی وفات کے بارے میں ختم نبوت کے بارے میں آپ ذکر فرما رہے تھے تو جب ہم اپنے غیر مدی دوستوں کو فرماتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں اور جب انہیں کی عالموں کے ہم ان کو حوالے بتاتے ہیں تو وہ ان کو نہیں مانتے پھر ان کے جو موجودہ عالم دین ہیں ان کی حرکات و سکنات جب یوٹیوب پہ نکل آتی ہیں تو اور اب ہم ان کو سامنے سوال پیش کرتے تو وہ جم کر کے دوسرے عالم کی طرف چلے جاتے پھر تیسرے کی طرف چلے جاتے تو ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس ہم احمد ہی ہیں جس طرح ہمارے خلیفاؤں پہ اور ہمارے مامزی پہ وہ الزامات لگاتے ہیں تاکہ کیونکہ ہماری بیس ہے مگر ان لوگوں کی کسی کی کوئی بیت نہیں ہے تو ان کے لیے جمپ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جس طرح پیپلز پارٹی والے ادھر چلے آتے ہیں نیون لوگ تو اس طرح وہ کون سا ذریعہ ہے کہ ان لوگوں کو مطلب کسی دوست کو تبلیغ کی جائے جب ایک عالم برا ہو جاتا ہے تو دوسرے عالم پہ وہ جمپ کر جاتا ہے اب تو کتابیں بھی تحریف کرنا شروع کر دیے ان لوگوں نے جو پرانے بزرگ ان دین تھے تو اس کے بارے میں کیا ہمیں طریقہ بتائیے کہ ہم ان کے لیے کیا دعا تو کر ہی رہے ہیں مگر اس کے علاوہ ہم کیا ترکیب آزمائے کہ ان کو پکڑا جائے بہت شکریہ بہت شکریہ آ, یہ محمد عامر صاحب تھے میں ان کا غلطی سے نام ظہیر لے گیا ہوں یہ है है. محمد عامر صاحب تھے ظہیر صاحب سے اب ہم بات کریں گے آ, میرے خیال ظہیر صاحب کی ٹیلیفون ظہیر صاحب سے درخواست ہے کہ معذرت آپ دوبارہ کال کر لیں انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے پہلے یہ دو سوالات کے جواب ہم دے دیتے ہیں امین صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ ریاست کا حق پورا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی کفر کا فتنہ اٹھ رہا ہے تو اس کو دبائے ابو جہل کی مثال دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے کفر کیا ہے تو کس صحابی کے پہ ان کا کفر لوٹا ہے تو اس کے بعد پھر وہ جھوٹے نبی والی تو میں نے بات کر دی ہے وہ بھی زبیہ کھاتے تھے نماز پڑھتے تھے کیا ان کو بھی سچا مان لیں گے تو ایک سوال میں تین ہے امین صاحب کا سوال اگر دہرائیں تو سا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ غصے میں اور نہیں کس جذبے میں ہے کہ ان کو پتہ نہیں کیا کہہ گئے ہیں جہاں تک ریاست کا حق ہے یہ کس کا کال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کال ہے کہ قرآن کریم کا کال ہے کسی کا کال نہیں یہ آپ کے اپنی بنائی ہوئی بات ہے اور یہی آپ کی شریعت ہے کہ اقتدار حاصل کرو اور جو مرضی شریعت بنا لو یہ کوئی بات نہیں اور یہ شریعت جو تھی یہ فرعون کی بھی تھی ابو جہل کی بھی تھی کہ हم. وہ طاقت کے بل بوتے پر اسلام کو مٹانا چاہتے تھے اور فرعون جو تھے وہ آہ آہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت کے بل بوتے پر بلاک کرنا چاہتے تھے بین کرنا چاہتے تھے اور یہی ریاست نے کیا تھا جو امام حسین کے خلاف کیا تھا جی آپ بتائیں اور ریاست نے حضرت حضرت کتنے بزرگ ہیں امت میں حضرت امام مالک ہیں حضرت امام ابو حنیفہ ہیں کتنے بزرگ ہیں جو سولیوں پر چڑے ہیں یا تشدد کا نشانہ بنے ہیں وہ ریاست کرتی رہی ہے اس کا مطلب ریاست حق ہے نہ قرآن کریم حق ہے نہ جو اولیاء اللہ تھے بزرگان دین وہ حق نہیں تھے تو بھائی میرے ذرا اپنے قبلے کو درست کریں اور شریعت کی طرف آئیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گی دے ہاں پاکستان کی ریاست اگر ہے آپ کے نزدیک وہ شریعت ہے وہ قرآن ہے وہ خدا تعالیٰ کی تعلیم ہے تو آپ کو وہ مبارک ہو ہمارے لیے وہ ملک ہے رہنے والی جگہ ہے اس کا تحفظ اس کے لیے خیر خواہ کرنا یہ ہمارا فرض ہے لیکن دین کے معاملے میں ریاست کو دخل نہیں ہے آپ کہتے ہیں ریاست کو دخل ہے تو پھر آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ قاضی شرح نے جزید کے حکم پر جو فتوا لگایا وہ درست تھا کیونکہ ریاست کو حق ہے جو مرضی جے کرے جی تو نوزب اللہ آپ کی عقل پر مجھے افسوس آتا ہے بیان وہ دیا کریں جو قرآن کریم سنت انبیا عنسلم آن کی تعلیمات اور جو صحیح شریعت اسلامیہ اس کے مطابق ہو اپنی بنائی ہوئی اور مخالفت کی غرض سے جماعت احمدیہ کی مخالفت کی غرض سے وہ بات نہ کریں جو خلاف شریعت ہو جی آپ نے کہا کہ صحابہ کہتے تھے قرآن کریم کہتا ہے کہ ابو جہل یا یہ لوگ جو کافر ہیں تو ان کا کفر کس بھائی میرے میں نے بات کیا کی ہے آپ تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے گویا ناؤز و بلا رسول اللہ علیہ وسلم نے غلط بات کی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا حوالہ دیا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کفر اس پر لوٹتا ہے آپ ابو جہل کے کفر کو اسلام کے طور پر ظاہر کر رہے ہیں اپنی دلیل کے طور پر افسوس ہوتا ہے امین صاحب یہ بات نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ دلیل لائیں فاتو برحانہ کم انکن تم سادقین دلیل لائیں باتیں کرنے سے کوئی یا غصہ جھاڑنے سے کوئی بات نہیں ہوتی ابو جہل کو کون مسلمان کہتا ہے کہ جس کو کسی نے کافر کر دیا اور اس کا کفر لوٹا ہے عقل کی بات کرنی چاہیے ابو لہب کا اور دوسرے انبیاء کا ذکر کیا ہے آپ نے اور انبیاء کو ہی آپ نے منکر قرار دے دیا اپنے بیان میں ابھی سوال ہم دہرا دیتے ہیں آپ کا سننے والے آپ کے اس پر دیکھ لیں گے باقی آپ نے کہا پاکستان انیس سو میں بنا ہے یا انیس سو میں بنا ہے آپ پاکستان پاکستانی کہلاتے ہیں اور آپ کے تاریخ کا یہ حال ہے تو کوئی بات نہیں غلطی ہو جاتی ہے انیس سو پینتالیس کہہ دیا آپ نے لیکن درست کر لیں کہ یہ انیس سو ہے جی تو انیس سو چوہتر میں جو فتویٰ دیا اسی پہ تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ آپ کو وہ بہتر ثابت کرتی ہے وہ فتویٰ یا وہ فیصلہ بہتر ثابت کرتا ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ایک کو ناجی قرار دیا ہے اللہ واحدہ وہ واحدہ ان میں سے نکال کے بتا دیں ہاں، وہ کون ہے وہ بتا دیں وہ بتا دیں بالکل جس کو آپ کے بڑوں نے واحدہ قرار دیا ہے وہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہے واحد سنت البضاء الحمدیاۃۃ الحمدیہ یہ احمدی سنت احسن احسن صحیح حادثہ محمد عامر صاحب کا سوال جو کامنٹ اور سوال تھا اس پر ہم بعد میں آتے پہلے جو کال ہمارے صاحب کچھ کالر ہیں جی ان کو شامل کرتے اقبال صاحب ٹیلی فون لائن موجود ہیں جی اقبال صاحب السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام پہلے تو ہیپی آپ بھی عیسا کے ماننے والے ہیں جی اور عیسائی حضرات بھی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جو مجھے ایک بات سمجھائیں آپ لوگ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو بڑا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں جب کہ آپ کا اوریجن جو ہے وہ تو انڈیا ہے اب جیسے ہم معاشی طور پہ تنگ آ گئے تو ہم چھوڑ کے آ گئے ملک آپ اگر دینی طور پر خوش نہیں ہیں تو آپ وہ ملک چھوڑ کے یا تو کہاں باہر کیوں نہیں چلے جاتے آپ مستقل ایک جنگ کیوں کر رہے ہیں اکثریت کے ساتھ اکثریت بھی 99.9999 کے ساتھ آخر کیا وجہ ہے جب کہ آپ کہتے ہیں ہر وقت پیس ہے امن کی بات کرتے ہیں چھوڑ دیں وہ ملک ہم نے معاشیات کے لیے چھوڑ دیا آپ دین کے لیے نہیں چھوڑ سکتے دین کے لیے تو ہجرت بڑی ضروری ہے کیجیے وہاں سے ہجرت جائیے کہیں اور جب آپ کے دنیا بھر میں پھیل ہی گئے ہیں تاکہ کہیں تو سکون ہو آپ کی وجہ سے جی بہت شکریہ بہت شکریہ اقبال صاحب دوسرے اقبال صاحب ساگر سے ہیں ان کو بھی پروگرام کرتے جی اقبال جی وعلیکم السلام جی سر میرا یہ کوششن ہے یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے میرا یہ خیال ہے کہ دین کا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں یہ جو ہمارے آتے ہیں نا میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر ہمدیت کو یہ قرار دیا گیا نا تو انہوں نے غلط کیا ہے کوئی کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے اگر کوئی اللہ کے نبی کو نہیں مانتا تو یہ اللہ اور اس کے درمیان ہے وہ نہیں مانتا وہ بھی دے گا سلاح دے گا وہ دے گا آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے یہ ہمارے کو جذباتی ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے آرگومنٹس لے کے آئے ہیں کوئی آرگومنٹس لے کے آئے تو ہمارے ایک آدمی نہیں مانتا تو وہ نہیں مانتا ٹھیک ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کو فورس کرنے والے اس کو کہنے والے کہ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ آپ چلے جائیں کیوں چھوڑیں بیو ملک کو میرا یہ کوشچن ہے جب تک ہمارے لوگ یہ امت مسلمہ میں ذرے کہتا ہوں جب تک یہ اسٹیٹ کو اور جن کو علیحدہ نہیں کریں گے تو آپ یقینی کہ جی, ایسے خواب ہوں گے جیسے اس جی بہت شکریہ بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کا کامٹ ہمیں مل گیا بات ٹھیک ہے آپ کی ندیم صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی ندیم صاحب پروگرام میں خوش آمدید السلام علیکم اللہ جی السلام علیکم جی وعلیکم جی ندیم صاحب سر میرا سوال یہ جی ہے کہ بے شمار لوگوں نے سیرت نبوی لکھی ہے میں سنتا رہتا ہوں بڑے بڑے جیت علماء ڈاکٹر اسرار الق صاحب نے بھی اور مولانا احمدی صاحب نے بھی اور بے شمار مطلب لمبی لسٹ ہے جی کیا سب نے غلط سمجھا قرآن کے پیغام کو جنہوں نے ختم نبوت کے معنی وہ نہیں لیے جو آپ لوگوں نے لیے سب عالم جو ہیں وہ سب مطلب ساری ان کی محنت بالکل زیرو ہو گئی کہ انہوں نے اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ مس کر گئے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو جو ہے وہ امکان اس کا نہیں سمجھا بہت شکریہ کیا ظلم کیا سب گھوم جی. میں جائیں گے مطلب اتنا بڑا وہ مس کر گئے بہت شکریہ ندیم صاحب یہی تو ہم نے ارز کیا ہے کہ ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے صحیح معنی سمجھے ان کی مثالیں دی تھی عادل چوری صاحب نے کال پن اپنے پروگرام شروع سے سنا نہیں آ, لیکن بہرحال درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس پہ مزید کچھ کہ جی اصغر صاحب السلام علیکم اللہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام فرقہ آپ تو ایک علیحدہ آپ نبی ہیں خلافہ ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی آپ چھترواں فرقہ کیسے ہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ آ, اسکر صاحب تھے موجود ہیں جی ظفر صاحب ہلو جی السلام علیکم جی جفر صاحب آپ میں اسد بات کر رہا ہوں اچھا اسد جی معذرت میں صرف میں کوئی احمد ہی نہیں ہوں مگر میں ایک بات بولوں گا آپ کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا میرا رائٹ ہے پاکستان کے اوپر پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے سوری ٹو سے کہ آپ وہاں نہیں رہ سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے نہیں چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی کوئی بھی مان ہوگا اس کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے तो تو کوئی یہی نہ کہ احمد کے تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں یہاں پہ دس ہزار ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ہے تو کینیڈا چھوڑ کے چلے جائیں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے سر جی جی مل گیا بات آپ کی ٹھیک ہے ہو تھے پہلے ان ان کو پروگرام میں ہیں سے تھی جو پورا اتنی تفصیل بتائی وہ سو فیصد صحیح ہے میں نے اس کا خود ریالٹی چیک کر کے دیکھا میں اس کا وٹنس ہوں ساری دنیا بھی کر سکتی ہے کہ میں نے اپنے ایک عربی دوست سے جب ایک پوچھا کہ ذرا میرے کو اس کی ٹرانسلیشن کر دے کہ زید کل میری دکان کا آخری گاہک تھا تو جب اس نے ٹرانسلیشن کی تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تو نے یہاں پر خاتم کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا تو وہ مجھے عربی کہنے لگا کہ اس کی یہ عربی ہو ہی نہیں سکتی کہ زید میری دکان کا آخری گاہک تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو تعریف ہے یہ جو ٹرانسلیشن ہے صرف جماعت احمدیہ کرتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر عربی یہی ٹرانسلیشن کر رہا ہے کہ جو کہ آپ نے بتائی ہے میں اس کا گواہ ہوں جو سننے والے ہیں وہ بھی یہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کسی بھی عربی سے جا کے پوچھ لیں اور اس کو بولیں کہ اس کی ٹرانسلیشن کر دے کہ زید میری دکان کا آخری گاہ تھا وہ آپ کو بتا دے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ظہیر صاحب آپ کا کامنٹ آ بات آپ کی ٹھیک محمد عارف صاحب جیسا السلام جی محمد عارف صاحب. جی وعلیکم السلام جی جی جی محمد عارف میرا نام جی है. جی میں صرف ایک چیز ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو صاحب کہتے ہیں کہ جی ملک چھوڑ کے چلے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دور میں کسی کو یہ کہا تھا کہ تم ملک چھوڑ کے چلے جاؤ بلکہ انہوں نے تو خود ہجوت کی تھی تو ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ نقشے قدم پہ کون ہے حضور صلی آزر وسلم کے تو ان کو چاہیے اگر جو یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس وقت کچھ ڈیٹیل سے ہیں میں جو بعض کامنٹس تھے ان کو میں پہلے پڑھ دیتا ہوں محمد جی جی ان سے کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک تو اقبال صاحب کا تھا جو مجھے ساگت تھے جی کہ دین کا اسٹیٹ سے تعلق نہیں ہے جی اگر ایم دیوں کو انہوں نے کافر کہا ہے تو غلط کہا ہے یہ ان کا ایک کامنٹ تھا بہت شکریہ اسی طرح اسد صاحب کا تھا کہ آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے پاکستان پہ جتنا کہ دوسروں کا ہے کوئی نہیں میرا خیال ایک ایک کر کے لیتے کر کے لے ٹھیک ہے محمد عمر صاحب جی تو انہوں نے کہا کہ جو علماء ہے ان کو سمجھانا مشکل ہے یہ جو جب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو یہ ایک عالم سے دوسرے پر جمپ کر جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر ہمیشہ یہی ساری بات ہے کہ اس وقت امت میں کوئی اتحاد نہیں ہے کسی ایک پر جمع ہو ہی نہیں سکتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو جھٹلانے کی وجہ سے ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا جو ایمان کو سریا سے واپس لائے گا وہ دین کو دیگر دھیان پر غالب کرے گا وغیرہ وغیرہ مختلف جگت الخنزیرہ یاضا الجزیہ مختلف اس کی علامتیں بتائیں اس کے کام بتائیں اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کے مقابل پر یہ اکثریت سے ہیں ان کے تعداد بہت زیادہ ہے اس کے مقابل پر جماعت احمدیہ جو ایک اتحاد ایک امام کے نیچے کھڑے ہو کر ایک اتحاد کے دی. ساتھ کام کرتی ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہے جو پچھلی پندرہ صدیوں میں جو انہوں نے کام کیے اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے تو یہ سارا فلسفہ ہے کہ ان کی چونکہ وحدت کوئی نہیں ہے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ایک دوسرے کے عقائد سے متفق نہیں ہر ایک نے دوسرے پر کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے کس کے پیچھے کون جائے یہ ہے ہی کوئی نہیں ہے تو اس لیے جب ان سے بات ہوتی ہے تو ان کے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتی یہ نہیں کہ یہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں ٹھہر نہیں سکتے خود استقامت یعنی وہ صبات قدم نہیں ہے تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جٹانے کا آنسل میں تو فرمایا تھا کہ اعزاز آیا تو موف ہو کہ اس کی بیت کرو اس, کے, اس کو میرا سلام کرو فال یاقرہ منی من السلام کہ اس کو میرا سلام کہنا تو یہ سلامتی کے بجائے اس کے لئے نفرتیں اور وہ دوسری راستے ڈھونڈتے ہیں تو یہ ان کا نصیبہ ہے اور اسی طرح رہیں گے کوئی مانتا ہے وہ اس کی سادت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں میں سے کثرت کے ساتھ ہمیں داخل کرتا چلا جا رہا ہے جی. ہر ملک میں یہ ہو رہا ہے عرب میں بھی عجب میں بھی تو اس لیے ہمیں کسی قسم کی احساسِ کمتری نہیں ہے ہم اللہ کے فضل سے دین محمدی کی سربلندی کے لیے دن رات محنتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے پھلتا کا جی بالکل اس لیے کسی قسم کی اے اے اے پریشان ہونے کی یا احساسِ کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی بہت شکریہ اقبال صاحب کا تھا کہ آپ کا اوریجن جو ہے وہ تو انڈیا ہے اقبال صاحب نے جو بات کی ہے اس میں اسد صاحب کا بھی تبصرہ ہے جی اور عارف صاحب کا بھی ٹھیک جی ہے نا ان سب کو ہم اکٹھا لے لیتے ہیں جی ٹھیک اس میں میری عرض یہ ہے کہ اقبال صاحب آپ ناراض ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کیوں ہیں ہمارا اوریجن جو ہے انڈیا ہے آپ کا بھی اوریجن انڈیا ہی ہے جی تو یہ سارے ادھر سے ادھر ہوئے ہوئے ہیں ہماری جماعت کا مرکز ادھر گیا ہے باقی اکثر لوگ تو وہیں تھے پاکستان کے ایریا میں جی. صرف ملک کی زمین تبدیل ہوئی ہے یا حکومت تبدیل ہوئی ہے لوگ تو کچھ ہجرت کی ہے ادھر سے ادھر اور کچھ وہاں موجود تھے تو اس لیے آپ ہماری جو بڑی زیادہ جماعتیں ہیں دیہاتوں کی ادھر ادھر وہ ساری مقامی جماعتیں ہیں پاکستان کے ایریا کی جی. تو اس لیے یہ آپ کا تجزیہ بھی غلط ہے اور دوسری بات قرآن کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ یہ میسج کون کس کو دیتا ہے یہ نبیوں نے وہاں کے مخالفوں کو انکار کرنے والوں کو میسیج دیا تھا کہ ملک چھوڑ جائیں یا مخالفوں نے نبیوں کی جماعتوں کو کہا تھا تو اس میں اپنا چہرہ دیکھ لیں قرآنِ کریم کی روشنی میں کون کس کو کیا میسیج دے رہا ہے لا لا نخر کا یا شعیب وہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کئی آیات میں آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں اپنے ملک سے نکالا اپنے گھر سے نکالا تو لے اس بیتو کا یا اخرجو کا تو وہ سارا اخراج کی جو ان کا نعرہ ہے یہ نبیوں کی مخالف جماعتیں دیتی ہیں اور آج آپ دے رہے ہیں یہ قرآن کا آئینہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تصدیق ہوگی بہت شکریہ اس میں اسد صاحب اور ان کا بھی عارف صاحب کا عارف صاحب عارف صاحب عارف بھی عرف صاحب کو بھی, عارف بھی ہو گیا پھر اقبال صاحب جو مساگا سے تھے انہوں نے بھی یہ کامنٹ دیا کہ دین کا اسٹیٹ سے تعلق نہیں ہے یہ وضاحت उन... طلب بات ہے یہ اقبال صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دین کا اسٹیٹ کے ساتھ تعلق نہیں یہ ایک طرح سے ٹھیک ہے ایک طرح سے نہیں ہے ٹھیک اس لحاظ سے ہے کہ ایک اسٹیٹ میں کوئی بھی انسان رہتا ہے وہ اس اسٹیٹ کا ممبر ہے جی بلا نسل و قوم و ملت و مذہب وہ ایک ملک کے باشندے ہیں سارے چاہے وہ مشرق ہیں یہودی ہیں یا کون ہیں ہندو ہیں عیسائی اگر پاکستان کو مد نظر رکھیں وہ اس ملک کا ایک شہری ہیں یہ اسلامی تعلیم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک ہی ایسا معاہدہ ہے جو قیامت تک یعنی ابتدائی دنیا سے لے کر آضر صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک سر اٹھا کر کھڑا ہے اور وہ مساق مدینہ ہے اس میں آ حضرت صلی اللہ و وسلم نے وہ یہ بات کی ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں ایک انصار اور ایک مہاجر مہاجر جو ہجرت کر کے مدینہ مکے سے مدینہ آئے تھے اور انصار جو تھے یہ دو قبیلے تھے اوس اور خزرج ان میں سے یہ دو آئے تھے تو مسلمانوں کے دو حصے بن گئے انصار اور مہاجر اور یہودیوں کے تین قبیلے تھے بنو کا بنو نظیر نذیر اور بنو قریضہ پانچ ہو گئے اور دو مشرقین کے اوس اور خزر، خزرج جن میں سے انصار نکلے جی. تو یہ سات گروت تھے جو مدینہ میں تھے انہوں نے حضرت صلی, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. کو متفقہ صدر چنا ہے مدینہ کا آپ نے اس صدر ہونے کی حیثیت سے سب کو ملا کر جو میثاق لکھا وہ مساک مدینہ کے نام سے تاریخوں میں مشہور ہے اور جیسا میں نے عرض کیا کہ قیامت مت یہ سر اٹھا کر کھڑا مساک ہوگا اور یہ دنیا کی مسلمان حکومتوں کے لیے اصل لایہ ہے اور افسوس یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اس کو نہیں لیتی اور خصوصاً پاکستان اس کی کھلی کھلی مخالفت کرتا ہے اس کو تار تار کرتا ہے اور جی اصل میں آ حضرت صلی اللہ و کی توہین علیہ وسلم ہے علیہ وسلم کہ آپ کی باتوں کو آپ کے معاہدوں کو جنبش یا قلم اس کو رد کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا تھا اس میں دیکھیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود صدر ہیں سب سے بڑا نبی مہاجر اور انصار آپ کے ساتھ ہیں مسلمان دو مشرق قبیلے ہیں شرک کرنے والے اوسر خجرج اور تین یہودیاں انسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں ہر جگہ آپ کے ساتھ سازشیں کرنے والے لیکن آپ پر قربان جاتا ہے انسان کہ سیکولر حکومت بنائی ہے کہ اسٹیٹ کا ان کے مذہب کے ساتھ ان کے عبادت ان کے رنگ و نسل ان کے قومیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے فرمایا ہم ملتن واحدہ تم ناز یہ سارے ایک ملت ہے ملت نہیں امتن واحدتاً ایک امت ہے منس یہ لوگوں کی ایک امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سنو اللہ سنو تعالیٰ ہزاروں درود بھیجے اس نبی پر جس نے قوموں میں امن کی طرح ڈالی ہے جہاں تفریق کرتے ہیں کہ یہ احمدی ہے یہ فلاں ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے شیعہ ہے سنی ہے وہاں فتنے ہوتے ہیں یہ عیسائی ہے یہ ہے بے کو کتنوں پر ظلم کر کے ان کو پتھروں سے مار دیا اپنے عورتوں کو یہ آسلم کے طریقے ہیں وہ تو ہر ایک کو امتن و واحد تمن تم ایک ہو بھائی یہ ہمارا ایک مملک آتا ہے ایک چھوٹا سی چھوٹی سی سٹیٹ ہے ہماری یہ ریاست ہے اور اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں سارے ایک انسان ایک اس کے فرد ہیں اور اس کے ممبر ہیں امتن واحدہ تمن ناص عربی کی کتابیں دیکھ لیں یہ لفظ آپ کو ملے گا ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ اس معاہدے میں موجود جی تو اس لحاظ سے یہ ب... جی بہت شکریہ بہت شکریہ بات درست ندیم صاحب کا تھا لیکن اس کی سرپرستی مذہب ہی کر سکتا ہے بڑا مذہبی آدمی کون تھا انہوں نے یہ سبق دیا کہ سیکولر ہو جاؤ تو اس لحاظ سے مذہب کا یہ اصول ہے یہ درس ہے ملکوں کے لحاظ سے ریاستوں کے لحاظ سے اول کے سب کو ایک امت بنا کے رکھو ملک دیکھو سر سبزی سے کہاں جاتا ہے صحیح صحیح ندیم صاحب کا سوال تھا کہ بے شمار علما نے بڑے بڑے نام ہے سیرت النبی لکھی ہے کیا انہوں نے ختم نبوت کے جو ہیں وہ غلط سمجھے ہیں جو آپ نے سمجھے جی ہیں؟ ندیم صاحب کا جواب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قول میں بھی موجود ہے میں نے تو یہ جو اپنا بیان کیا تھا اس میں بہت سارے بزرگوں کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں آگے بھی کروں گا لیکن آپ نے اس زمانے کے بزرگوں کے ڈاکٹر اسرار احمد اور مودودی صاحب اور دیگر سیرت نبوی جی. لکھنے والوں کا ذکر ہے سیرت نبوی تو غیر مسلموں نے بھی لکھی ہیں صحیح اور بڑی اچھی لکھی ہیں بعض تو یہ جو بات ہے یہ نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ صحیح بات کون کرتا ہے اور جب علماء کسی وقت کے امام کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ علماء نہیں رہتے آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا جو سب سے بڑا حکمت کا بادشاہ تھا اس کا نام ابو جہل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جی تو ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ جو تشریح کرتی ہے اس میں امت کے چودہ سو سال پندرہ سو سال کے بزرگ جماعت کے ساتھ ہیں آن سلم کی اپنی تشریحات سلام موجود سلام ہیں سلام. صحابہ کی ہی موجود ہیں ان کے <تصفح> بعد جو سلسلہ چلا ہے اولیاء امت کا امہ سلف کا انہوں نے مثلا میں آپ کو نام پڑھ کے سناتا ہوں حضرت مجد الف ثانی حضرت محی الدین ابن عربی حضرت امام باکر حضرت امام عبد الوہاب شیرانی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حضرت شیخ عبدالقادر قدرست کردستانی سید عبد القادر جیلانی رحمۃ العلیہ سید عبد الکریم جیلانی حضرت شیخ بالی آفندی یہ سارے بڑے چوٹی کے اولیاء اللہ ہیں مولانا جلال الدین رومی ابو سعید مبارک ابن علی مخزومی یہ حضرت سید عبدالقادر جی جلانی کے مرشد تھے حضرت حکیم ترمزی محمد بن علامہ ش... محمد بن علی شوقانی محمد بن عبد الباقی زرکانی عبد الحسن شریف رضی حضرت امام فخر الدین راضی امام فخر الدین راضی کی تفسیر اور ان کے عرفان کا کون قائل نہیں ہے یہ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر اسرال اور مدودی صاحب جیسے سو ہزاروں بھی مل جائیں ان سے بڑھ کر ایک امام راضی جی, جی. علامہ ابن خلدون بدی الدین مدار حضرت ابن قطبہ امام محمد طاہر گجراتی ملا علی قاری رحمۃ اللہ حافظ برخردار حضرت مرزا مظہر جانے جانا علامہ طور پشتی علامہ محمد عبدالرحمٰن جامی علامہ قومی نواب صدیق حسن خان مولانا محمد قاسم نوتوی قاری محمد طیب محتم دار العلوم دیوبند مولانا ابو الحسنات الحئی فرنگی محلی یہ تیس افراد ہیں جن کی لسٹ میں نے دی ہے اور یہ مکمل نہیں ہے تو ان کے مقابلے پر دوسروں کو کھڑا کر لیں اور فیصلہ خود کر لیں جی سیدھی بات ہے صحیح ہے تو باقی یہ کہ کس کو سمجھ آتی ہے کس کو نہیں آتی یہ وہی بات ہے کہ جو جس کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھائے اور میرا خیال ہے کہ ان بزرگوں کے مقابلے پر آپ جتنے بھی لے ہیں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا اور یہ سارے جماعت احمدیہ کے عقیدے کے ساتھ ہیں انہوں نے صحیح سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اب تک جنہوں نے صحیح سمجھا وہ جماعت احمدیہ کے ساتھ ہیں اور جماعت احمدیہ کی تشریح اس ووٹنگ کے لحاظ سے بھی صحیح بنتی ہے جی باقی عرفان اور وہ جو میں نے بات کی تھی فضیلت وََََََََََََََََََََََيّ ماني وہ کرنی چاہیے جس میں عن سلم فضیلت فضيلت بیان کی گئی ہو اگر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مولانا مدودی صاحب یا کوئی بھی عہن کی فضیلت فضيلت بیان کرتا ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہے اسے انکار نہیں کیونکہ وہ ہمارا آقا و مولا ہے اس پر ہماری ساد جان قربان جی, ہے اور ہم صلی اللہ, صلی اللہ. اس جی. کی سیرت کے مطابق عمل کرتے ہیں یہ ختم ہے کہ جو نقوش ہے عانن سلّم سیرت کے وہ ہم اپنے اوپر جاری کرنے کی کوشش كرتے تو ہم مخالفوں کی طرح کسی کو ملک سے نہیں نکالتے جانے نہیں لیتے ان پر پابندیاں عائد نہیں کرتے ان کے پانی نہیں بند کرتے ہم ان کی قبریں نہیں اکھاڑتے قبروں کے قطبے نہیں توڑتے قلمے کو نہیں توڑتے یہ سب مخالفوں کے کام تھے جی <coughs> تو یہ ہے جو جماعت حمدیہ کا عرفان بہت شکریہ اسکر صاحب کا سوال تھا کہ آپ تہتروہ فرقہ کیسے ہیں یہ حضرت ہمارے ساتھ نے وضاحت کی ہے کہ یہ لا نبی آبادی سے غلطی لگتی ہے خاتم ومبیا کیا کہا کرو کیونکہ وہ مہر ہیں وہ تصدیق کر دیتے ہمارے ساتھ ہیں وہ پچھلے سوال کے والے فرقہ کیسے ہیں نبی بھی ہیں خلافی آپ کے شریعت ہے تو جی آدی صاحب یہ سوال ہم سے تو نہیں کرنا چاہیے اگر ظاہری طور پر کرنا ہے تو چوہتر کی اسمبلی سے پوچھیں کہ یہ تہترواں کس طرح ہوئے انہوں نے صاف لکھا ہے کتابوں میں اخباروں میں ہمارے پاس وہ تراشے موجود ہیں وہ ساری تاریخ موجود ہے جس میں انہوں نے بڑی کثرت سے شور مچایا ہے پاکستان میں کہ تہتر کے ایک طرف ہو گئے اور ایک فرقے کو ہم نے باہر کر دیا ہاں جی تو ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا تھا ماجرہ اور جہاں تک فرقے کی تعلق ہے حضرت مسیح محدود علیہ السلات اور جماعت احمدیہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیم پر کاربند ہے اس لحاظ سے ہم سب سے مقدم اور سب سے اعلیٰ فرقہ ہیں اور اسی فرقے کو آن سلم نے نشانی دی ہے مان علیہ و صحابی کہ وہ اس طریق پر قائم ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کیا تھا آپ کی سنت کیا تھی اور آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا جی اس سے جج کریں میں نے ابھی ایک لسٹ پیش کر دی ہے آپ کے سامنے کہ پانی کس نے بند کیا ہے کھانا کس نے بند کیا ہے قتل و غارت کس نے یہ صحابہ کفار کا کرتے تھے کہ کفار صحابہ کا کرتے تھے تو سارے کام اگر مخالفوں کے جو کرتا ہے اس کو اپنا اس آئینے میں دیکھنا چاہیے اور ہم اپنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم. تعلیمات کے مطابق ہم دین میں دنیا میں ایک جہاد کھڑا کیا ہوا ہے مالی لحاظ سے وقت کے لحاظ سے تبلیغ کے لحاظ سے سب سے بڑا جہاد نفس کا ہے پھر قرآن کریم کا ہے یہ سارا ہم جہاد کر رہے ہیں کون ہے جو کرتا ہے چھوٹی چھوٹی تحریکیں چلتی ہیں اور مر جاتی ہیں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ ان ملکوں میں مساجد اور جماعتیں قائم کر رہی ہے مقامی لوگوں کی جو مشرق ہیں یا عیسائی ہیں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ماں نہ صابی دیکھیں کہ ہم کس طرح بنتے ہیں کون کس پر عمل کر رہا ہے نہ کوئی امام جو رانض و نے تو فرمایا کہ جماعت وہ ہوتی ہے جس کے جس کا کوئی امام ہو وہی الجماع اس کو جماعت قرار دیا ہے تو جماعت وہ ہوتی ہے جس کے سربراہ کوئی ہو تو ہمارے سر پہ تو سربراہ ہیں آپ نے تصدیق کی ہے کہ ہمارا امام ہے خلیفہ ہے یہ ہمارا سربراہ ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق ہے کہ آنے والا خاتم الخلاف آگا نبی اللہ ہوگا اور وہی اصل فرقہ ہے جی بہت شکریہ حاضر صاحب آ, اس کے علاوہ بس ظہیر صاحب کا ایک کامن تھا جو آخری نبی کے مطلب آ, جو ختم کا معنی ہے انہوں نے مثال دی کہ دی. ایک عربی دوست سے پوچھا آج. زید آخری گہا ہے تو وہ ایک کامنٹ تھا جو کہ جی اس... یہ بہت درست ہے یہ جو ہے یہ کئی دفعہ مظم آ چکے ہیں ایک دفعہ جی یہ خلیفۃ المسی راب اللہ مرزا تحرم صاحب نے بھی جی اپنے پروفیسر سے عربی کے پروفیسر یہ کنگ کالج میں پڑھتے تھے نا جی لندن تو اس کو بھی لکھ کے دیا کہ بہادر شاہ آخری بادشاہ تھا تو کانا خاتم جی تو اس نے کاٹ دیا فکرہ کہ یہ غلط لکھا تو انہوں نے کہا خاتم یہ ہوتا ہے وہ عرب تھا پروفیسر تو خاتم کے معنی تو آخری ہوتے ہیں زمانے کے لحاظ وہ نے کہا جی آخری نہیں افضل کے معنی ہوتے ہیں اچھا تو یہ سارے کرتے कर... اسی لیے اسی لیے اس وقت شاہ فہد اکیڈمی نے جو قرآن کریم چھاپا ہے انگلش میں یا اردو میں جو بھی ترجمے کیے ہیں وہاں خاتم النبی ان کے معنی سیل آف دی پرافٹ کیے ہیں اچھا وہاں لاسٹ ف... فائنل یا لاسٹ کے معنوں میں نہیں کیے کہ ٹھیک ہے نا تو کہ وہ آپ آخری نبی تھے وہ نہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ وہ آئے گا وہ ان کے سارے عقیدوں کو تار تار کر دیتا عقیدہ حضرت عیسیٰ نے تو پھر بعد میں ہی آنا ہے تو آخری کیسے ہوا آخر میں تو وہ آیا جس کی انتظار میں ہے جس نے نہ آنا ہے تو دی عقیدے دی کی روح سے آپ کے آپ کے اندر ان لوگوں کے اندر کنٹراڈکشن موجود ہے تضاد موجود ہے اور وہ ان کو بیٹھے نہیں دیتا ٹھیک ہے حاضر صاحب بہت شکریہ ہمارے میرے خیال سوال پورے ہو گئے ہیں دو کالر ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں امین صاحب کو پہلے تو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جی امین صاحب السلام علیکم اللہ پروگرام میں ویلکم بیک جی ویلکم بیک بھائی اچھا سب سے پہلے تو حدیث صاحب فرون نے موسا علیہ السلام پر فتوی کفر لگایا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت دی ان کو غرق کیا اب کی عقل پر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح کے آپ جوڑ جوڑ رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والوں کی آج تک کوئی تعریف نہیں کرنا اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو کہا عجت کر جاؤ بستی چھوڑ دو اللہ نے ان کو گرک کیا امبیا علیہ السلام کو عزت دی اور انیس سو پینتالیس سے ریاست مذہب پاکستان ملک میں جتنے غیر مسلم لوگ رہتے ہیں اپنے اپنے دائرے میں ہیں آپ لوگوں نے اپنا دائرہ کراس کر لیا آپ لوگ دین بدلنے کے چکر میں تھے اس لیے آپ کے اوپر فتر ہو ہے آپ میرے سوالات پہلے سنیں ٹھنڈا پانی پھر جواب پھر آپ مقابلے میں مزہ آئے بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ یہ جو اچھا اس پہ کامنٹ دیتے ہیں اشرف شامی صاحب کو پہلے جی اشرف جی جی صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی بات یہ ہے کہ ابھی صاحب جو, اتنے نام انہوں نے ہیں جو کے ہماری تائید میں ہیں تو یہ کیا ہے پاکستان کا قانون ان کے اوپر ابھی تک لاگو کیوں نہیں ہوا دوسرا یہ ہے کہ میں کبھی کبھی ایک کہاوت ہے یا مثال دیتے ہیں سیاح بزرگ وہ کہتے یہ ہیں کہ رنگ کمی پیان اے ہے وہ گند پہ بیٹھتا ہے جو پھور ہوتا ہے وہ پھولوں پہ بیٹھتا ہے تو کام سے پک چلتا ہے کہ کون کیا ہے بس یہی میں نے کہنا تھا بہت, بہت شکریہ آپ کا کامنٹ بھی گیا اور آپ کا ایک سوال تھا پہلے تو امین صاحب نے حل تصدیق کر دی پھر امین <laughs> صاحب کا سمجھ نہیں آتی وہ کیا کریں لیکن میں ان کی ایک بات سے اتفاق نہیں کرتا وہ کہتے ہیں مقابلہ پھر ہوگا ہم بھائی مقابلہ نہیں کرتے ہم ایک شروع میں اعلان بھی کرتے ہیں اور ہماری طرز بھی یہ ہے کہ ہم آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں اور اس میں جذبات ضرور ہم داخل کرتے ہیں کیونکہ سچائی کے ساتھ سچے جذبات منفی نہیں ہوتے تو اس لحاظ سے ہم اپنے دلائل دینے میں پورے جذبات اور بیان کی طاقت کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں مقابلہ نہیں کرتے اس لیے مقابلے پر نہ آئیں آپ شکست خوردہ ہیں شکست خوردہ ہارے ہو سے ہمارا مقابلہ کوئی نہیں ہم آپ سے بہت آگے ہیں آپ اپنے مسل وغیرہ بنائیں طاقت بنائیں جان بنائیں اور دوڑ لگائیں پھر ہمارے ساتھ ملیں وہ دی. کام کر دکھائیں جو جماعت احمدیہ نے کی ہیں تو پھر بات کریں ورنہ یہ جھوٹے دعوے ہی ہیں تو جہاں تک آپ نے بات کی میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ آپ بات کرتے کیا ہیں پینتالیس سنتالیس کی تو میں نے پہلی بات کر دی تھی کہ یہ زبان کی لفزش ہو جاتی اور آپ سے ہوئی کہ سنتالیس میں بنا تھا اور جن عقائد اور جن بنیادوں پر ہم پاکستان کی تائید کرتے تھے اور اس کو بنوایا ہے قائد اعظم صاحب جب آپ لوگوں سے تھا کھار کر آپ کے علماء سے دل برداشتہ ہو کر لندن آگے تھے ان کو واپس لانے والے جماعت احمدیہ والے تھے اور ان کی تائید و نصرت کر کے پورے الیکشنوں یا جو بھی تحریکات تھیں ان میں جماعت احمدیہ کا بہت نمایاں اور بڑا ہاتھ ہے یہ آپ تاریخ مسق کر چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ پرانی کتابیں اور پرانا سارا جو ریکارڈ ہے انڈیا آفس لائبریری پیٹری میوزیم لائبریری انگلینڈ میں موجود ہے بہت ڈیٹیل سے اخباریں موجود ہیں تو ان کو جا کے پھولیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کون بنانے والا تھا لیکن یہ عقائد اور یہ جو تعلیمات ہیں اس کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں عہان سلم نے اس کو اسٹیٹ کے ساتھ کبھی منسلک نہیں کیا سرپرستی کی ہے کہ سارے امن سے رہیں اپنا اپنا کام کریں لیکن آپ تو ہمارے کام میں دخل دیتے ہیں آپ نے ہماری کتابیں بیان کر دی سارا کچھ اس طرح ظلم کیا ہے اور عہاں سلم کے احکام کے منافی آپ لوگوں نے اعمال کیے ہیں تو یہ پاکستان آپ لوگ اس کا دعوے دار ہیں آ, آپ کو مبارک ہو لیکن یہ ہماری بھی سرزمین ہے اور آپ سے زیادہ مقدم ہماری ہے بہرحال یہ ہمارے جذبات ہیں جو آپ نے بیان کیا آپ مانیں یا نہ مانے اور آپ لوگ نہیں مانتے دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ فروغ نے کافر قرار دیا تو فرعن کو غرق کیا عزت, عزت اللہ عزت نے عزت حضرت موسیٰ, موسیٰ کو عزت دی جی. اور آ, آ, حضرت تمام حسین کو قتل کرنے والوں کو عزت نہیں دی تو بھائی میرے آج اپنا مقام دیکھیں عزت ہمیں مل گئی عزت کس کو خدا دے رہا ہے جے. ہمارے امام کو یہاں یورپین پارلیمنٹس ملکوں کی انڈیویجول پارلیمنٹ یہاں کیپیٹل ہل یہاں پارلیمنٹ کینیڈا کی پارلیمنٹ اس طرح ہر جگہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ جگہ دی جاتی ہے اس وجہ سے کہ آپ کے پاس وہ نسخہ ہے جو رسول علیہ وسلم نے پیش کیا جے. کہ امتن و واحدہ تمن نناس کہ سارے دنیا کے اب اس گلوب پر سارے ایک قوم ہے ساروں کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے بڑی حکومتیں چھوٹی حکومتوں کو تباہ نہ کرے امن کا پیغام دیتے ہیں اور پاکستان کا جو لیول ہے جب سے یہ فیصلے کیے ہیں آپ نے اس وقت سے لے کر اب تک دیکھیں کہ گراف کہاں گیا ہے آپ عزتوں کی بات کرتے ہیں اس وقت جو لسٹ ہے جو ملک رد کیے جاتے ہیں یا بدرام ہوتے ہیں شہرت کے لحاظ سے ان میں پاتال پر لگا ہوا ہے پاکستان صحیح. چند ان ملکوں میں ہے جن جو امن و امان یا شہرت کے لحاظ سے برے ہیں وہ ان میں پاکستان سب سے نچلے والوں میں سے ہے تو یہ تو آپ نے خود فیصلہ کر دیا تو مبارک ہو کہ آپ نے یہ اچھا فیصلہ اچھا رخ سوچا ہے اپنا اور اسی وجہ سے یہ آپ لوگوں کے حالات ہیں اور اس میں ہماری سچائی کو آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور عزت دیتا ہے جی اور دوسرا انہوں نے جو بات کی تھی سینتالیس اور پھر انہوں نے کہا میں پینتالیس سے جو فرقے تھے وہ اپنے اپنے دائرے میں تھے اب انہوں نے تھوڑا سا بات کو چینج کر دیا نہیں سینتالیس سے پینتالیس ٹھیک ہے چلیں وہ بات کو تو موڑ نہیں ہوتا ہے لیکن میں آپ کو یہ اچھا ہوا آپ خود اس رخ پہ آگے ہیں اپنے اپنے دائرے میں نہیں تھے مجھے یہ بتائیں کہ مجلس اہرار کی بنیاد کہاں پڑی ہے مسجد حرار کی بنیاد گاندھی جی نے کانگریس کے پلیٹ فارم پر کانگریس کے جلسے میں وہاں ان مجلس حرار کی بنیاد ڈالی ہے یہ اس وقت کے اخبارات دیکھیں مولانا تاولہ شاہ بخاری اور اس قسم کے لوگ تھے وہی وہ لوگ آج ختم ربوت کے دعوے دار ہیں جی تو اپنے اپنے دائرے میں کہاں تھے آپ تو نکل کے کانگریس کی گود میں تھے مولانا مودودی اور اس قسم کے دوسرے بہت سارے فرقے جو تھے وہ کانگریس کی گود میں تھے تو یہ دارے ہیں آپ کے صحیح آپ کو اپنے داروں کو پتہ ہی نہیں یہاں آ کر آپ اسلام کے ٹھیکےدار بن گئے ہیں پاکستان میں اور فتنہ و فساد اور قتل و غارت اور حکومت کے خلاف یہ سارے جو ہیں جانے تلف کرنی یہ سارے لوگ کون کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جی صحیح دوسرا اشرف سامی صاحب نے کہ سوال ان کا یہ تھا کہ جو آپ نے نام کنوائے ہیں کیا پاکستان کا قانون ان پہ ابھی تک لاگو نہیں ہوا لاگو ہی ہے کیونکہ ان کا نام نہیں لیتے ان کو کالعزم کرتے ہیں ان کی کتابیں بدل دی ابھی کسی نے بات بھی کی تھی میں نے تو اس پہ دو تین پروگرام کیے ہیں اور ان کتابوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ان میں کس طرح تحریف کی ہے یہ تذکرہ تو بہت اعلیٰ کتاب تھی جو حضرت نظام الدین اولیاء نے لکھا جی لیکن اس کو کلیتاً بدل دیا ہے اور اسی طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں جن کو بدل دیا ہے تو یہ قانون تو لاگو ہوتا ہے انہوں نے جماعت احمدیہ کے ساتھ ان کو بھی بیان ہی کر دیا کیونکہ ہماری کتابوں میں ان کا ذکر ہے جی آپ تو یہ نہیں کرتے ان پر بھی بیان ہے قانون لگا ہے ان پر جی ٹھیک ہے بہت شکریہ حادث صاحب سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں جاری ہے اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ہمارا پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ٹول فری نمبر ہے ون اگر آپ ذریعہ ای میل ہم تک اپنا سوال پہنچانا چاہیں تو ہمارا ای میل کا پتہ ہے qa یعنی کوشچن آنسر ایٹ viceofislam.ca آف وہ ہماری ویب سائٹ ہے جہاں پر گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے ریڈیو کے علاوہ سامعین آپ کی خدمت میں درخواست کی ہے کہ یہ پروگرام وائس آف اسلام لائیو اسٹریم یو پر بھی آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں یوٹیوب پر اگر آپ سرچ کریں وائس آف اسلام لائیو سٹریم تو آپ اس پروگرام کو وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں سن سکتے ہیں اگر آپ اپنے عزیز و اکارب کو کسی اور ملک میں سنوانا چاہیں تو وائس آف اسلام لائف سٹریم یوٹیوب پر سرچ کریں تو یہ پروگرام دیکھا جا سکتا ہے اس وقت اس پروگرام میں جو موضوع ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقۂ اسلام ہے ہادی علی چودھری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت صلی اللہ علیہ و کی کے حوالے سے انہوں نے جو لفظ خاتم ہے یا خاتم النبیین ہے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح لفظ خاتم کا مطلب فضیلت ہے نہ یہ کہ زمانی لحاظ سے آپ آخری نبی ہیں کیونکہ اس میں تو فضیلت کوئی نہیں اس وقت ہمارے پاس پندرہ منٹ ہیں اس کے بعد ہماری فریکوینسی تبدیل ہو جائے گی ہم دوسری فریکوینسی ایم فائیو تھرٹی پر اس پروگرام کو جاری رکھیں گے یہ ایف ایم ہنڈریڈ سیون ہے پندرہ منٹ بعد دس بجے ہم ایم 530 پر اس پروگرام کو لے کر جائیں گے اور اسی موضوع کو اس پروگرام میں آگے بڑھائیں گے خورشید صاحب ٹیلی فون نائن پر موجود ہیں ان کو پروگرام میں کہتے ہیں جی خورشید صاحب السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم جناب جی خورشید صاحب جی میرے چھوٹے سے سو سوال ہے تھوڑا سا لاجیکل ہے جی جی ختم نبوت سے متعلق میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی حضرات ہیں وہ ختم وہ ہیں سوال صرف رہی ہے کہ جب بھی کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور ان کی وفات ہوگی تو اس کیا وہ النبیین نہیں ہوں گے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ خورشید صاحب پروگرام میں آپ شامل ہوئے امین صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی امین صاحب السلام علیکم ایک بار پھر سے ویلکم بیک جی جی باک. بہت شکریہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اپنی زبانی یہ اقرار کیا کہ جتنے بھی کفر ممالک کے بڑے بڑے نمائندے ہیں وہ آپ کو ویلکم کریں آپ کے مرزا طاہر صاحب نے سعودی عرب کے فرمان عوا کو خط لکھا کہ ہم آپ کی یہاں پروٹوکول چاہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کے آنا چاہتے ہو تو بسم اللہ اور اگر مرزا صاحب کے نمائندے بن کے آو گے تو سب کی گردنیں اڑا دوں گا تو سب کی ہوا خارج ہو گئی ایک اسلامی ملک بتا دو جو آپ کو پروٹوکول دیتا ہے ایک اسلامی ملک اور دوسرا جو آپ خاتم النبی کا ترجمہ کر رہے ہیں آج لاسانی لاسانی گروپ یا لاسانی کوئی فرقہ بن گیا ہے. اس کے بت بخش کسی نے دعویٰ کر دیا ہے اب مجھے بتاؤ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب مور لگنا اور نبوت جاری ہونا تو جاری بات ہے ایک شخص نبوت کے عہدے پہ ہے دوسرا آ گیا تو اس کی نبوت ختم تو مرزا صاحب سے کہیں اور یہ بسرے باندھے چونکہ یہ نیا کوئی آ گیا ہے یہ لاسانی فرقے کا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں بہت شکریہ امین صاحب آپ آب... دوبارہ شامل ہوئے جزاک اللہ حادثہ ہمارے پاس تیرہ منٹ ہیں دو جی. سوال انشاءاللہ ہو جائیں گے خرشید جی. صاحب نے ایک اکلی سوال اور کامنٹ کیا ہے آ, بات بڑی اقلی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو جب وہ فوت ہوں گے تو پھر اس حوالے سے تو وہ آخری جی. ہوگی لاجک جو انہوں نے کہا لاجیکل ہے اس لحاظ سے تو لاجک بالکل درست ہے جی. کہ اگر اس کے معنی زمانے کے لحاظ سے آخری ہوں جی مولانا قاسم نوتی رحمۃ اللہ نے تو فرمایا نا کہ کوئی کسی اہل اسلام کو یہ گوارہ نہیں ہوگا جی تقدم اور تاخر زمانے میں کوئی فضیلت نہیں ہے جی تو یہ خاتم نبین کے اگر آخری ہیں زمانے کے لحاظ سے تو وہی وہ, وہ ہوں گے جی ٹھیک ہے نا یہ تو لاجیکل اے بات بات بھی بعد میں لا نبی عبادی کی حدیث کو بھی رد کر گئے ٹوٹلی totally. اس کے الفاظ کو بھی اور اس کی روح کو بھی صحیح ہے ہاں جی اور یہ جو بینروں پر لکھے پھرتے ہیں دیواروں پر ہر جگہ اس کی حیثیت کو نہیں رہتی اور نوز بلّع سلم کے کسی کال کی حیثیت نہیں رہتی یہاں سلم جی. کا بڑا سچا کول تھا اور عہن سلم کی فضیلت کا کول تھا جس کو انہوں نے رول دیا ہے جی تو حضرت عیسیٰ بعد میں آنے والے ہیں اور آخر میں وفات ہوگی تو وہی بعد میں فوت ہونے والے ہیں تو خاتم تو وہ بنے صحیح تو بالکل صحیح ہے لیکن یہاں میں خورشید صاحب کی ایک تصیح کرنا چاہتا ہوں جی خورشید صاحب یہ جو لوگ جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو زندہ سمجھتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کو ہی لیتے ہیں اور مثلا توفی کے معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روس سمیت اوپر اٹھا لیا اور وہ آیت جو ہے یا یہ آیات دو تین جو بھی ہیں توفی والی یہ قیامت تک قرآن کریم میں رہیں گی تو حضرت عیسیٰ جب آتے ہیں واپس تو انشاءاللہ وہ فوت نہیں ہو سکتے کیونکہ وہی وہ معنی پھر کے زندہ جسم اور روح سمیت آسمان پر ہی جائیں گے ٹھیک ہے نا تو حضرت کی وفات کبھی بھی نہیں ہونی بچارے اس طرح ہی لٹکتے رہیں گے ان کے مظومہ تو اصل بات یہ ہے کہ توفی کے معنی ہیں وفات دینا اور ہزار مرتبہ روایات میں آیا ہے کم از کم ایک ہزار مرتبہ حدیث میں روایات میں آیا ہے کہ توفی کے معنی فوت ہونے کے ہیں خود عںل کے لیے تین دفعہ قرآن کے لیے میں امان نورینا کا بعض العظی ناید ہوں اور کا تو نہ توف کا وہی سیگا ہے توفی والا تو اس کے معنی وفات کے ہیں تو جماعت احمدیہ کے معنی چھوڑ کر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلم کو کبھی بھی وفات یافتہ ثابت نہیں کر سکتے جی تو جب آئیں گے تو وہ پھر اسمان پر ہی جائیں گے تو رفع اللہ علیہ وہ بھی آیت رہے گی وہ رفع ہی ہوگا ان کا جس طرح یہ مانتے ہیں اگر عزت اور احترام کا رفع ہے تو وہ اب بھی موجود ہے اور وہ ہو چکا ہے نہ جی وفات ثابت کر سکتے ہیں ہاں حضرت عیسیٰ پر موت نہیں آ جی جی سکتی ان کے جی معنوں کے مطابق جی بالکل صحیح امین جی صاحب, صاحب نے احمد कह... صاحب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس طرح یہ جھوٹ کو جفا ڈالتے ہیں کب مرزا طاہر احمد صاحب نے سعودیہ کو خط لکھا ان لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کیسے پتا چلا آپ ان کے مشیر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹری تو میں رہا ہوں ہیں جی نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جھوٹ سے حق کو کیسے باطل کر سکتے ہیں حق جھوٹ کو باطل قرار دیتا ہے تو اللہ کے فضل سے جماعت احمدی حق پر ہے آپ جدر سے بھی آئیں گے جیسی بھی بات کریں گے وہ انشاءاللہ اللہ باطل ہوگی تو یہ میں اس جھوٹ پر لانت بھیجتا ہوں جو یہ گھڑا گیا کہ مرزا صاحب نے سعودی عرب کے فرمار باغ کو خط لکھا کے ہمیں کریں باقی ہاں جی. جی باقی کون کس کی عزت کرتا ہے عانسلم کی عزت کس نے کی تھی جی. ارد گرد کے مشرق قبائل نے کی تھی ٹھیک ہے جب وہ شہرت اچھی ہوئی پہلے تو تکالی ہی بھی دیں طاہوالن بھی وہی آ کر غلام بھی بنا عزت انہوں نے دی اور یہ جو ہرکل تھا اس نے بھی عزت دی اس نے کہا میں آپ کے پاؤں دھوتا ہوں تو بھائی میرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے یہ جھوٹے فارمولے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی نہ بنائیں آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک دفعہ سچی سیرت وہ پڑھ کے دیکھ لیں جی. یہ ان لوگوں کی لکھی ہوئی نہ پڑھیں جو بات کو کہاں کا کہاں پہنچا دیتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے کہیں کہیں, کہیں پہنچ چکے ہیں آپ نے یہ کہا کہ خاتم نبین آپ نے سارے اتنے بزرگوں کو ایک طرف نظر انداز کر کے اپنے معنی کیے ہیں کہ کوئی لاسانی گروپ کا آ گیا تو اس لیے مرزا صاحب کے نبوت کہ جھوٹے سے سچے کی نبوت کیسے ختم ہو سکتی ہے عن کے زمانے میں مسلمہ قظام نے دعویٰ کیا تھا کہ نہیں اس نے سلم کو خط لکھا تھا من من مسلمہ رسول اللہ ہے اللہ محمد رسول اللہ جی کے کی زندگی میں اس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے تو یہ پیغام معذرت کو آپ دے سکتے ہیں امین صاحب کچھ عقل کے ناخن لیں میں نے یہی عرض کیا کہ ایک دفعہ سیرت طیبہ پڑھ لیں اور سچی سیرت طیبہ پڑھیں ہمارے مقابلے کے لیے باطل کو نہ تھا جس طرح آپ نے ایک پہلے جھوٹ بولا اس طرح یہ بھی جھوٹی بات ہے کسی جھوٹے سے آپ ایک طرف ہیرا رکھ دیں دوسری طرف پتھر رکھ دیں تو ہیرے کو آپ ضائع کر دیں گے افسوس ہوگا اس شکل پر جو پتھر کو دیکھ کر ہیرے کو بھی پتھر کے ساتھ پھینک دے بہت شکریہ حادث صاحب بہت شکریہ آپ نے تفصیل کے ساتھ امین صاحب کے جو کامنٹس تھے کا جواب دیا ہے سامعین پروگرام ریڈیو ایم دیا اسٹوڈیو کا فون نمبر فور ون سکس فور فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو اس وقت آپ پروگرام FM پر سن رہے ہیں ابھی چند لمحوں میں یہ پروگرام اے ایم فائیو تھرٹی پر منتقل ہوگا دوسری فریکوینسی پر ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے اور وہاں پر ہمارا اور آپ کا ساتھ گیارہ بجے تک بارہ بجے تک ہوگا گیارہ بجے تک تو یہ پروگرام ہوگا اور آخری ایک گھنٹے میں ہم, ہم ہمارے امام حضرت مرزا مسرور احمد اللہ تعالیٰ نثر عزیز کا خطوہ جمع آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو حدیث صاحب اس وقت جی میں یہ جی سوال کے جی تسلسل کے جی تسلط میں جی پڑھتا ہوں کرتا ہوں کہ امین صاحب یہ جی جو اپنے فارمولے بنا لیتے ہیں ان کو میں توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن کریم نے اس کا نسخہ بیان کیا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے جی اور ایک جو فرعون کے دربار کی ہی بات ہے راج المومن اس نے کہا کہ اینج کو کازی بن فال ہے کس بہو جی اینجا کو کازی بن فال ہے کاض بہو وہی یوکو سعد کن یوسب کم باز اللہ زی کو جی یہ نسخہ ہے کہ اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلط کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقام پر فائز کیا تائی دو نصرت سے نوازا ہے ایک شخص کا جس کو مٹانے کے آپ نے خود بتایا کہ اس کو اکت کے جری علماء نے کفر کا فتویٰ دیا کیا کر لیا <تصفح> وہ جو ایک تھا خدا کی تائی سے کھڑا ہوا اس نے اعلان کیا کہ جو خدا کا ہے اسے للکارنا نہ اچھا نہیں جی ہاتھ شیروں پر نہ ڈالا ہے روبہ زار نظار کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں میں خدا کا شیر ہوں جی اگر میں جھوٹا ہوتا میرے جھوٹ کا وبال مجھ پر پڑتا کو کازی بن فلا ہے کس بہو تو جتنے تھے روبہ زار نظار یہ لومڑیوں کی طرح فتو شایا کر کے تو اپنی جمیت پر فخر کرنے والے اپنی حکومت کی طاقت جتانے والے وہ کہاں کے کہاں رہ جاتے ہیں احمدیت کی عظمت دیکھیں ازمر عرصیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا ہر قوم اس چشمے سے پانی پیے گی آج دنیا کی پورے برعظموں میں قوموں کی قوم جماعت احمدیہ میں داخل ہو چکی ہیں یہ مسلمانوں میں نہیں آئے اسلام میں آیا احمدیت کے ذریعہ سے یہ حضرت عرصیہ السلام سے خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا یہ ہے انجا کو سا... انجا کو قاضی بن فلا کسب ہو وائجا کو ساد یوسب کم بعض اللہد کم تمہاری زندگی میں بعض پورے ہونے والے نشانات خدا تعالیٰ دکھائے گا اور آپ کے سامنے یہ سارے نشانات ہیں تو آپ اپنے فارمولے کے عزت کون دے رہا ہے مسلمان دے رہے ہیں جن کو خدا تفیق نہیں دیتا وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جن کو خدا تفیق دیتا ہے انصاف دیتا ہے وہ تعریفیں بھی کرتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے یہ جو معیار ہے اس کو اس کے مطابق جھوٹی نبوت سچی نبوت کو دیکھ لیں اگر آپ کو اللہ تعالی روشنی دے بصیرت دے تو آپ سمجھ جائیں گے جی بہت شکریہ حادث صاحب سامین پروگرام ریڈیو ہمیں دیا آپ کی خدمے میں جاری ہے انشاءاللہ بھی ابھی چند لمحوں میں ہم اے ایم فائیو تھرٹی پر اس پروگرام کو جاری رکھیں گے سامین میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ آپ ریڈیو کے علاوہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی لائیو سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے عزیز و اقارب کو سنوانا چاہیں تو یوٹیوب پر اگر آپ وائس آف اسلام لائیو سٹریم سرچ کریں تو آپ اس پروگرام کو لائیو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں وہاں پر اس وقت پروگرام میں سوالات کا سلسلہ جاری ہے پروگرام کا موضوع آج سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام ہے عادل علی چوئی صاحب معذیت شیف فرما ہیں آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو مدِ رکھتے ہوئے جو خاتم النّبی کے معنی ہیں ان کو بیان کیا ہے ہمارے پاس اس فریکوینسی پر ابھی صرف تین یا چار منٹ ہیں آ, غلبن جو صاحب کا سوال لے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو اگلی اے ایم .30 پر جب ہم جائیں دوبارہ خوش آدید جی امین صاحب جیسلام علیکم جی راجا مبین جی راجہ صاحب جی سوری جی جی ماشاء بہت ہی اچھا چل رہا ہے آپ کا اور بڑے ہی لاجیکل طریقے سے جو ہے جواب دیے جا رہے ہیں I just to, uh, add two here. Uh, جس طرح آج کل uh, وطیرہ بنا ہوا ہے کہ دیدہ دلیری سے جو تاریخ کو اور حقائق کو منصق کیا جاتا ہے خاص طور پر پاکستان کے علما کی طرف سے اور ایون ایٹ گورمنٹ لیول ٹو چینج دا ہسٹری دا کورس آف ہسٹری جیسے کہ تاریخ پاکستان کی بات ہو رہی تھی uh, تو آئی ونڈر اینڈ آئی ڈاؤٹ کہ آفٹر ٹین ٹوینٹی اور مور ایئرس آہستہ آہستہ کر کے وہ ان سب کتابوں کو جو پرانے ریفرنسز اور حوالہ جات ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے سب ہدف ہو جائیں گے تو ہمارے پاس کیا کوئی ایسا نظام موجود ہے کہ مستند حوالہ جات اور کتابیں جو ہیں وہ اٹیسٹڈ فام میں ہمارے پاس محفوظ ہوں جماعت کے پاس اور دوسرا میرا کمنٹ یہ ہے آآ کہ آآ اب میرا خیال ہے میڈیا کے اس دور میں شاید بہت تاگے آلدو کے پرسنل لیول پہ تو میں نے کافی جگہ پہ دیکھا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کبھی کبھی جماعتی لیول پہ بھی کسی رسالے میں یہ چیز آ جاتی ہے لیکن اتنے پرومیننٹ طریقے سے ہم بھی شاید اپنے جو پرانے ہیروز ہیں ان کو ہم اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکتے میں بہت شکریہ آ, موبین صاحب ہمارے پاس وقت اس فریکوینسی پہ کم ہے آپ سے درخواست کہ آپ دوسری فریکوئنسی پہ ضرور شامل ہو جائے جی. امین صاحب جی امین صاحب کوکلی آپ, اگر کو آپ سوال کرنا چاہیں تو ہم نے چونکہ فریکوینسی سوئچ کرنی ہے جی امین صاحب السلام علیکم جی جی صاحب معذرت چاہتا ہوں آپ میرے سوالات کو پلیز غور سے سنیں میں نے مرزا طاہر کا کہا تھا مرزا غلام کے زمانے میں تو اللہ کا شکر ہے میں تھا نہیں اور دوسرا آپ نے ابھی کہا مسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھات دکھا تو, تو گا کہ آپ غلط اپنا اپنا من غلط ترجمہ کر کے لوگوں میں انتشار کرنا بس اگلی فریکوینسی پہ میرے دیجیے بہت شکریہ بہت شکریہ چند دبوں میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے